الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين واشهد الله لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله وعلى اصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته الى يوم الدين معذز الناظرين المشاهدين आज کی سعودی عرب کے لحاظ سے تیرہ تاریخ ہے اور ہمارے ملکوں کے لحاظ سے بارہ تاریخ ہے یہ بھی تشریق کا ایک دن ہے اور ایام تشریف قربانی کا دن لے کر کے چار دن ہوتے ہیں اور یہ سب عید کھانے پینے اور خوشی اور اللہ ابرامن کے ذکر کے ایام اور دن ہیں اللہ کے سور صلی اللہ علم جدیث ایام تشریف ایام اقرم الدین و, و ذکر اللہ اللہ وزلم یام تشریح کھانے پینے اور اللہ ابامین کے ذکر کا دن ہے علماء نے بیان کیا ہے کہ کھانے پینے کے ساتھ ذکر کو اس لیے بیان کیا گیا کہ انسان کھانے پینے کی جو نعمتیں اللہ تعالیٰ دیتا ہے ان نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے اس کے بعد کے لیے استعمال کرے اس لیے ان نعمتوں کو خوشیوں کے موقع پر بھی ہمیں اللہ ابامین کا ذکر کرتے رہنا چاہیے اور ہم نے اعلان کیا تھا کہ عید کی مناسبت سے چھٹی نہیں رہے گی اور شیخ کا درس ہوگا کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا سب سے بہترین استعمال یہ ہے کہ انسان اپنے خوشی کے دن کو بھی اللہ کے ذکر کے لیے اللہ تعالیٰ کے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے اسے استعمال کرے کیونکہ اللہ رلامین کے دین کا علم حاصل کرنا ہر بندے کے اوپر فرض ہے لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ آج کے ہمارے درس میں کچھ لوگ بہت ہی کم ہیں ابھی تک بھی اس لوگوں کی تعداد پہنچی ہے جب تک کہ گپکی سے پہلے ڈیڑھ سو پونے دو سو اور ایک اسی نبے تک بھی لوگ رہتے تھے الحمد شیخ کے درس میں بہرحال شیخ محترم ہمارے تشریف لا چکے ہیں اور میں آپ تمام حضرات کو تمام شارقین اور مشاہدین کو عید کی مبارکباد دیتے ہوئے خب اللہ عمن عمومن اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے امام کو فبول فرمائے اور اللہ اقوامن ہمیں اپنی اطادداد پر قائم رکھے دین پر قائم رکھے ہم شیخ محترم سے گزارش کرتے ہیں کہ شیخ اپنے درس کا آغاز فرمائیں لوگ کم ہیں بہرحالات چوبیس ہی لوگ ہیں شاید لوگ سفر پر ہیں یا خوشیوں کے اندر مصروف ہیں دوست احباب کی زیارت یا اس طریقے سے اور دیگر کاموں کے اندر بہرحال اب شیخ محترم کو مکمل اختیار دیتا ہوں کہ شیخ اگر چاہیں تو درس کو جاری رکھیں اور اگر چاہیں تو ہمیں کچھ نصیحت کر کے درس کو مختصر کر دیں کیونکہ ماشاءاللہ اللہ شیخ خاصی تعداد رہتی تھی لوگ استفادہ کرتے تھے تو وہ ساری تعداد محروم رہ جائے گی آج کے درس سے تو بہرحال علامر شیخ شیخ کے اختیار میں ہے کہ شیخ جس طریقے سے چاہیں اس طریقے سے کریں اللہ تعالی شیخ محترم کے خاص ہونا اللہ رب ہم کو اپنے دین کے علم حاصل کرنے کی توفیق دے اور جو کچھ ہم سیکھیں سنیں اس پر اللہ تعالی ہم سب کو استحامات فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق دے آمین رب العالمین خیر السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ علیکم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 وشر الامور محدثات بداعه وكل بدعات ضلالة وكل ضلالة في نار قال اللہ تبارک و تعالی وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهو قابل احترام وضیلت الشیخ مختار احمد مدنی حفظ اللہ دیگر اہل علم میرم احترام دین بھائیو اور قابل احترام اور بینو اللہ رب العالمین کی نعمتوں میں سے ایک عظیم الشان نعمت یہ ہے بلکہ ساری نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم سب کو دین اسلام عطا فرمایا ایک ایسا دین جس میں انسان کی نجات اس کی کامیابی اس کی فلاح ہے ایک ایسا دین جس میں نہ صرف آخرت کی بھلائی ہے بلکہ دنیا کی بھی کامیابی ہے ایسا دین جس میں آخرت میں جنت کی ابدی نعمتوں کا حصول ہے اور دنیا میں انسان کے لیے بہتر زندگی حیات طیبہ سکون چین والی زندگی کا ذریعہ ہے یہ وہ دین ہے جو انسان کو جانور کی سطح سے اٹھا کر انسان بناتا ہے یہ وہ دین ہے جو ایک انسان کو دوسرے انسان کا ہمدرد بناتا ہے ایسا دین۔ جس میں انسان کی ظاہر و باطن دونوں زندگیوں یا دونوں اعتبار سے انسان کی نجات اور فلاح ہے اللہ رب العالمین نے قرآن کری فرمایا جو ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے اور اسی کے ساتھ اللہ رب العالمین نے سارے انسانوں کے لیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بشیر نویر اور معلم بنا کر بھیجا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بھلائیوں کی ترغیب دی اور برائیوں سے ڈرایا آخرت کے دن کی پکڑ سے لوگوں کو ڈرایا اور اس کی تیاری کے لیے جنت کے حصول کے لیے راستہ بتایا اور اس پر چلنے کی ترغیب دی زندگی گزارنے کے اعتبار سے انفرادی زندگی ہو یا معاشرتی زندگی ہو سماجی زندگی ہو ہر اعتبار سے انسان کو رہنمائی دی مسلمانوں کو ایسا طریقہ سکھایا جس طریقے پر چل کر نہ صرف آخرت میں وہ کامیاب ہوتے ہیں بلکہ سماجی سطح پر عالمی سطح پر مسلمان غالب بھی ہو سکتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے زمانے میں اللہ رب العالمین نے اسی دین کی برکت سے اسی دین پر چلنے کے نتیجے میں کامیابی اور غلبہ عطا فرمایا اور قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے اسی کو اسوہ اور نمونہ بنایا لہذا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی اور سارے عالم کی ہدایت اور نجات کے لیے اس دین کو اپنائیں اور اس کو پھیلائیں شیخ آواز نہیں آ رہی آپ شیخ آواز نہیں آ رہی ہے recording. شیخ آپ آب کی آواز نہیں آ رہی ہے شخ آواز نہیں آ رہی آپ کی جی کچھ نہیں آ رہی شیخ دو تین منٹ سے نہیں آ رہی نہیں آ رہی شیخ آ جی جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث میں ایک انسان کے لیے زندگی گزارنے کے اعتبار سے بہترین اصول ہیں اس کے لیے بصیرت ہے کہ وہ صحیح طریقے سے اپنی زندگی گزارے اور یہ وہ احادیث ہیں جن میں حکمت چھپی ہوئی ہے اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا آواز شیخ نہیں آ رہی ہے کہ بارش اور کی وجہ سے تو ایسا نہیں کہ شہر متاثر ہے پورا آواز شیخ نہیں آ رہی نہیں آ رہی شیخ بارش کی وجہ سے متاثر نہیں ہے پورا نیٹورک شیخ نیٹورک کا نہیں ہے کچھ مائک کا مسئلہ لگ رہا ہے شیخ جی. جی. جی. لہذا اللہ, اللہ رب العالمین نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری انسانیت کو حکمت سکھانے کے لیے بھیجا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی زندگی میں اس حکمت کو لے اور اس کا نفاذ اپنی زندگی میں کرے اس کے بغیر دنیا کی ساری کتابیں اگر آدمی پڑھ لیں اور بہت سارے دنیا کے جانکار لوگوں کی باتوں کو جمع کرے واقعی اسے وہ بصیرت نہیں مل سکتی ہے اسے وہی س... وہ سمجھداری نہیں مل سکتی ہے جو اللہ کی طرف سے آئی ہے آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جو آ... کتاب بلغ المرام میں باب البر و صلہ کی آخری حدیث ہے اس کا ہم مطالعہ کریں میں سمجھتا ہوں جو لوگ آج آئے ہیں تو اگر آج ہم اس حدیث کا یا اس سلسلے کا ذکر نہ کریں ان حادیث کا تو ان کی حد تلفی ہوگی اس لیے کہ اعلان سب کے لیے تھا اب جن کی مجبوری ہے تو معذور ہیں لیکن جو آئے ہیں اور جو شریک ہوئے ہیں تو واقعی ان کا حق ہے کہ اس سلسلہ حدیث کا شرح کا جاری رہے تاکہ آئندہ لوگوں کو ایسا نہ لگے کہ لوگ کم ہوتے ہیں تو درس نہیں ہوتا ہے تو میں مناسب سمجھتا ہوں کہ یہ درس ہمارا جاری رہے. حدیث کے الفاظ ہیں وان ابن عمر رضی اللہ عنہما قال عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال من استعاذكم بالله فاعذوه ومن سالكم بالله فأعطوه ومن أتى إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا فضعوا له أخرجه البيهقي عبد الله ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ مسرویات فرماتے ہیں اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منستم استعاد من بلّہ جو شخص اللہ کے نام پر یا اللہ کا نام لے کر تم سے پناہ مانگے یا تم سے بچاؤ طلب کرے تو اسے پناہ دو اسے حفاظت دو ومن القم بلّہ فعۃ اور جو اللہ کا نام لے کر تم سے کچھ مانگے اسے دو ومن عطا عل کو معروف او اور جو تمہارے ساتھ کوئی بھلا سلوک کرے تو تم اسے اس کا بدلہ دو فعل امتا جی دو اور اگر بدلے میں اس کو دینے کے لیے تمہارے پاس کچھ نہ ہو تو پھر تم اس کے لیے دعا کرو اس حدیث کو امام البحقی نے روایت کیا ہے ابن حجر رحمہ اللہ نے یہاں پر بحقی کا حوالہ دیا ہے اگر حالانکہ یہ حدیث سنن ابی داؤد اور سنن النسائی دونوں میں موجود ہے اسی طرح سے مسط احمد میں بھی حدیث موجود ہے جو اس سے اوپر کے کتاب کی درجے کی کتاب ہے اس حدیث میں کل ملا کر چار باتیں ہیں بعض روایتوں میں جب تمہیں وہ دعوت دے تو اسے قبول کرو کے الفاظ بھی جیسا کہ ابو داود کی روایت میں اور اس کے علاوہ بھی بعض الفاظ حدیث میں آئے ہیں تو ان چار باتوں کو آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ان, ان, ان میں کیا احکام ہمارے لیے چھپے ہوئے سب سے پہلی بات ہے کہ من جو شخص اللہ کے نام سے تم سے پناہ طلب کرے تو اسے پناہ دو یا اسے شر سے بچاؤ شخص الفوزان حافظ اللہ فرماتے ہیں فَمَنِ اسْتَعَاذَ بِاللَّهِ عَنْ شَرِّكَ فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْكَ أَنْ تُعِيدَهُ وَلَا يَجُوزُ لَكَ أَلَّا تُعِيدَهُ جو شخص اللہ کا واسطہ دے کر یا اللہ کا نام لے کر تم سے حفاظت یا تمہارے شر سے پناہ مانگے تم سے اس بات کا مطالبہ کرے کہ تم اسے اپنے شر،, شر سے محفوظ رکھو فن نہ ہو یج وہ علیہ ان تو عیدہ ہو تو تمہارے لیے لازم ہے کہ تم اپنے شر سے اپنی تکلیف سے اسے محفوظ رکھو الاخا اللہ تو عیدہ ہو اور تمہارے لیے ہرگز بھی جائز نہیں ہے کہ تم اسے پناہ نہ دو یعنی کوئی آدمی اگر کہے کہ بھائی مجھے مت مارو یا مجھے مت ستاؤ اللہ کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ مت ستاؤ اگر کوئی آدمی طرح سے کسی سے کہتا ہے اللہ کا نام دے اللہ سے ڈراتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا ذکر کر کے جب کسی انسان کو اللہ کا خوف دلاتے ہوئے اس سے کہے کہ وہ شر یا تکلیف نہ دے تو اس پر لازم ہے ویسے بھی واجب ہے لیکن اس پر لازم ہے کہ وہ اپنے شر سے اسے محفوظ رکھے یعنی اللہ کا ڈر دلانے پر انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے شر سے دوسروں کو محفوظ رکھے ہو سکتا ہے آدمی بھولے ہوئے ہو جذبات میں ہو یا دشمنی میں انسان بعض اوقات آخرت کو بھول جاتا ہے یا جوابی طور پر انسان بعض اوقات کچھ کرتا ہے ایسے طور پر اگر کوئی آدمی اللہ کا نام لے کر اس سے حفاظت مانگے اس کی شر سے, اس کی تکلیف سے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کی عظمت کے تحت اللہ کی عظمت کے احساس سے اسے اپنے شر سے محفوظ رکھے اے آنت المستفید میں جو کتاب و کی شرح ہے شیخ صالح الفوزان نے بات کہی ہے شیخ ابن وس رحم اللہ فرماتے ہیں ای قال اعود باللہ کہ میں تجھ سے اللہ کی پناہ مانگتا یعنی اللہ کی پناہ طلب کر رہا ہے تیرے مقابلے میں جب کوئی آدمی اس طرح سے کسی سے کہے فعن نہ ہو یا جب وہ علیہ کا انتویدہ ہو تو تجھ پر لازم ہے کہ تو اسے پناہ دے یا اپنے شر سے بچا اپنے شر سے محفوظ رکھ لوں استعد اب عظیم اس لیے کہ اس شخص نے ایک عظیم ذات کی پناہ طلب یعنی اگر کوئی آدمی کا میں اللہ کے پناہ مانگتا ہوں تم سے یعنی تمہارے شر سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اگر اس طرح سے کوئی آدمی کہتا ہے تو اس کے لیے لازم ہے کہ اب اس کو تکلیف نہ دے لہذا یہ القول المفید میں شیخن رحم اللہ نے بات کہی ہے یہاں کیوں ایسا ہے اس لیے کہ ایک انسان کے سامنے جب اللہ کا نام لیا جائے اعوذ باللہ المین کا میں اللہ کے پناہ مانگتا ہوں تیرے مقابلے میں تیرے شر سے جب اس طرح سے آدمی کہے کسی سے تو اس کے اوپر لازم ہو جاتا ہے کہ اسے نقصان نہ پہنچائے تکلیف نہ دے بعض علماء نے یہاں کہا کہ اگر کوئی آدمی اللہ کی پناہ مانگ, مانگتے ہوئے یا اللہ کا نام لے کر کسی اور کے شر سے بھی پناہ مانگتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہو جاتا ہے جس کی قدرت میں ہے وہ اسے اس شر سے بچائے ضروری نہیں کہ اپنا شر بلکہ اگر دوسرے کسی کے شر سے یعنی, پریشان ہے کوئی انسان تو اگر اس کے بس میں ہیں تو اس کو چاہیے کہ اس کے بھی شر سے اس کو بچائے اس کی مدد کر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہیں ان ابنت الجون لما ادخلت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ودنا منہ ابنت الجون باز نے ان کا نام امیمہ اور باز نے اسما ذکر کیا ہے تو جون کی بیٹی لما ادخلت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ودنا منہا جب ان کا نکاح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے قریب ہوئے قالت اعوذ باللہ منک تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کے مقابلے میں اللہ کی پناہ مانگ کیا سوچ کے کہا نہیں مالو کسی نے تلقین کی تھی یا ان کے ذہن میں اس طرح سے تھا کہا اعوذ باللہ منک میں آپ کے مقابلے میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں فقال اللہ آپ نے فرمایا کہ تم نے ایک بہت ہی عظیم عظیم ذات کے پناہ میرے مقابلے میں طلب کی ہے الحقیب اہلک جاؤ اپنے گھر والوں کے ساتھ یعنی گھر والوں سے ملحق ہو جاؤ یعنی آپ نے ان کو چھوڑ دیا اور طالب دے دی یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کے پناہ مانگتی ہوں آپ کے مقابلے میں اللہ مجھے آپ سے بچائے آپ سے محفوظ رکھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی کہا کہ الحقی بہلق جا اپنے گھر والوں کے ساتھ اور آپ نے اس عورت کے ساتھ میں پھر تعلق نہیں رکھا اپنے تراغ دے دی اسی لیے ابن حبان کی روایت میں ہے یہ بخاری کی روایت ابن حبان کی روایت میں ہے امام ظہری رحم اللہ فرماتے ہیں الحقی بہلی کا بہلی کی تخلیقت یعنی تم تفریح تم اپنی گھر والوں کے پاس جاؤ نے بطور طلاق اس طرح سے مجھ سے بچنا ہے تو پھر تعلقات آپ نے نہیں رکھے یعنی جب اس طرح سے انہوں نے جملہ کہا تو آپ نے یعنی طلاق دے دی امام بخاری نے کتاب الطلاق میں اس کو ذکر کیا ہے حدیث نمبر پانچ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پناہ طلب کی یعنی آپ کے مقابلے میں تو آپ نے پناہ دے دی یعنی اللہ کے پناہ میں چھوڑ دیا اور آپ نے اس بیوی کو طلاق دے دی زید ابنب کہتے ہیں ان عثمان عمر اقضی بین الناس. عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ نس... ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے نس... کہا الناس تم لوگوں کے درمیان قاضی بن جاؤ لوگوں کے درمیان قضاء کا منصب سنبھالو قاضی بن جاؤ لوگوں کے فیصلے کرو درمیان میں فقال اللہ اقوی نئی ولا امراج عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہ میں دو لوگوں کے بیچ میں قاضی بنوں گا اور نہ دو لوگوں کی امامت کروں گا نہ قاضی بنوں گا نہ امام بنوں گا دو بھی نہیں بہت سارے تو ترکی بات ہے دو لوگوں کے بیچ میں بھی نہیں بنوں گا قاضی اور دو لوگوں کا بھی امام نہیں بنوں گا نبی صلی اللہ وسلم ما يقول من فقد بمعاب. کہا کہ کیا آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں سنی ہے کہ جو اللہ کی پناہ طلب کرے اس نے بہت ہی بڑے کی پناہ طلب کیے یا بہت عظیم پناہ طلب کیے کالا عثمان ابالا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی نے کہا کہ ہاں ہاں میں نے یہ حدیث سنی ہے ان تو کہا کہ میں اللہ کے پناہ طلب کرتا ہوں اس بات سے کہ آپ مجھے کسی بھی ذمہ داری پر مقرر کریں مجھے عامل بنائیں یا مجھے قاضی بنا دیں یا اس طرح سے کچھ مقرر کریں کسی عہدے پر تو میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ آپ کوئی عہدہ مجھے دیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی نے چھوڑ دیا ان کو اور یعنی اس معاملے میں معاف رکھا وقال اللہ تخبر بحادہ احادن لیکن یہ کہا یہ بات کسی اور سے کہنا مت یعنی اگر سبھی لوگ ایسا کرنے لگیں گے تو پھر ذمہ داریاں کس کو دی جائیں گی تو انہوں نے ان کا عضو قبول کر لیا اور کہا کہ لا تخبر احداً. کسی کو بتانا مت کہ ایسا ہوا ہے اور تم نے اس طرح سے مجھ سے کہا اس لیے میں نے تم کو چھوڑ دیا یعنی حضرت عثمان رضی اللہ تعلی بھی اس بات کی کا رکھا کہ جب اللہ تعالی کی پناہ طلب کرتے ہوئے انہوں نے یعنی کہا کہ مجھ کو کسی ذمہ داری پر آپ مقرر نہ کریں تو انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا اللہ کا نام لینے کے بعد اللہ کی عظمت کے احساس کے تحت ایک انسان کو اس بات کو قبول کرنا چاہیے جس چیز سے انسان بچاؤ طلب کر رہا ہے اس کو بچاؤ دینا چاہیے اس کو وہ چیز یعنی اس سے محفوظ رکھنا چاہیے جس سے وہ ڈر رہا ہے امام احمد نے اس کو روایت کیا ہے اور اسحیل جامے میں چھ ہزار تین سو حدیث موجود ہے اور ابیفا میں بھی تفصیلی طور پر شیخ علی البانی نے اس کا ذکر کیا ہے اور یہ بھی صحیح ہے چھ ہزار لا سو چونسٹھ پر ہیں, فإننا فإننا یعنی ابھی یہاں پہ ایک مسئلہ یہ ہے مثال کے طور پر کوئی آدمی ہے چور ہے بھاگ رہا ہے یا کوئی آدمی مجرم ہے ڈرگ ایڈکٹ ہے یا کچھ اور ہے اب وہ بھاگ رہا ہے پولیس اس کو پکڑنے کے لیے پہنچ گئی اب جیسی پولیس اس پر ہاتھ ڈالنے لگے, وہ کہنے لگے میں اللہ کی پناہ مانگتا آپ لوگوں سے تو کیا اب وہ پولیس اس کو چھوڑ دے گی اگر ایسا ہونے لگے تو کوئی بھی انسان یعنی پورا معاملہ مجرموں کے لیے آسان ہو جائے گا تو ابن رحم اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی اللہ تعالی کی پناہ ایسی چیز کے مقابلے میں طلب کرے جو اس پر واجب تھی تو ہم اس کو پناہ نہیں دیں گے یعنی اس کی بات کو ہم قبول نہیں کریں گے یعنی کوئی آدمی ایک لازم چیز ہے اس پر جیسے کوئی آدمی مثال کے طور پر بے نمازی ہے اور پولیس پہنچ گئی اس کے یہاں پہ اب اس کو کہا کہ چلو پکڑو اس کو لے لو اندر تو اب اس طرح سے اگر آ جائے کہ اسلامی حکومت میں اب وہ کہے کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں آپ لوگوں کے مقابلے میں تو پولیس کے چاند چھوڑ دو اس کو اللہ کی پناہ مانگی نہیں قانون کا نفاذ اگر ہے قتل کیا اس نے چوری کی اس نے ظلم کیا کسی کے کی اوپر اور پھر محض اپنے بچاؤ کے لیے اگر اس طرح کا جملہ استعمال کرتا ہے تو ایسے آدمی کے لئے حدیث نہیں ہے یہ اس کے لئے ہے جو مجرم نہیں ہے جو ایسا آدمی ہے جو قانونی طور پر پکڑ میں نہیں ہے یہ ذاتی آپس کے معاملات کے لیے اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ ایسے آدمی کے لیے اللہ کے یہاں پناہ نہیں ہے اگر پناہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ سزا مقرر نہیں کرتا اور اللہ تعالیٰ آخرت میں سزا نہیں رکھتا تو پناہ دینے کا مطلب کیا ہے کہ دنیا میں حدود یا اس کی شرعی سزا جو بھی تاظیر ہے وہ اس کو نہیں ہوگی کہ اللہ کی پناہ میں انسان اسی طرح سے آخرت میں اللہ کی پناہ میں تو اللہ کا عذاب بھی نہیں ہے لیکن جو ظالم انسان ہے اللہ تعالیٰ نے ایسے انسان کے بارے میں کیا کہا ان ظالم فلاح نہیں پائیں گی یا اسی طرح سے اللہ تعالی نے فرمایا واللہ اللہ, اللہ تعالی ظالموں کو پسند نہیں کرتا ہے تو اللہ کیوں پناہ دے گا تو ایسے انسان کے لیے پناہ نہیں ہے شرع اعتبار سے ہو یا اقروی اعتبار سے ہو تو کوئی بھی آدمی نے کوئی بھی گناہ کرے اور اس کے بعد میں یوں کہے اور بچاؤ اپنے لیے طلب کرے جج صاحب کے سامنے کہے کیا کہ فیصلہ دینے والے میرے خلاف میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں آپ کے مقابلے میں مجھے ہر سر سے اللہ محفوظ رکھے جو آپ کی طرف سے تو ٹھیک ہے دعا کر رہا ہے وہ اچھی بات ہے لیکن جج صاحب یہ سن کر ہی نہیں کہ ٹھیک ہی جب تم نے اللہ کی بنا مانگی تو میں تمہارا قتل معاف کر رہا ہوں نہیں کر سکتے شارح حدود کے نفاذ میں اس طرح کے جملوں کا فائدہ نہیں ہوتا ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو لازم کر دیا وہ لازم ہے یہ بات بھی یاد رکھنا ضروری ہے تو فتح و جلال اقرام میں شیخ ابن نے یہ بات کہی ہے جلد نمبر چھ صفحہ نمبر حضرت مریم نے اسی کی ضمن میں بات آتی ہے تو مریم نے جبریل کے مقابلے میں اللہ کی پناہ طلب کی تھی اس لیے کہ جبریل انسان کی شکل میں آئے تھے اللہ تعالیٰ فرما فتر سب سے کٹ کٹا کے حضرت مریم یعنی تنہائی میں چلی گئی غسل کے لیے ہو یا کسی اور عبادت کے لیے ہو مختلف اقوال علماء کے فرسل نا فمتہ بشیا تو ہم نے اپنی روح ان کے پاس بھیجی روح سے مراد جبریل ہیں فرشتہ تنزل الملۂ والروح روح سے مراد جبریل ہے تو شرن سویہ تو وہ ایک بالکل ٹھیک ٹھاک کامل انسان کی صورت میں ان کے سامنے آئے جو بے عب انسان ہے ٹھیک ٹھاک بالکل واقعی انسان کی شکل میں آئے پوری طرح انسان بشرن سویہ رحمان کن تقیہ حضرت مریم نے کہا کہ میں تمہارے مقابلے میں رحمان کی پناہ طلب کرتی ہوں میں رحمان کی پناہ طلب کرتی ہوں تمہارے مقابلے میں انکن تقیہ اگر واقعی تم اللہ سے ڈرنے والے ہو تو اللہ تعالیٰ مجھ کو تم سے محفوظ رکھے یعنی تم مجھے کوئی نقصان تکلیف نہ پہنچا میں تمہارے مقابلے میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں غلام <زَكِيًّا> نے کہا کہ میں تو اللہ کی طرف سے آیا ورسول ہوں. تمہارے رب کی طرف سے آیا و رسول ہوں اس لیے آیا ہوں لہ ابالا کی غلام <زَكِيًّا> اس لیے آیا ہوں کہ اللہ کے حکم سے تمہیں ایک نیک صالح پاکیزہ بچہ عطا کروں یا علما نے کا محضوق ہے کہ اللہ کا فرمان ہے کہ میں اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں عطا کرے لِا نے اس کو لاہو بھی پڑھا ہے تو غلامن زکیہ. تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں نیک صالح اولاد عطا کرے لڑکا دے سورہ مریم کیا نمبر 17 سے 19 تک یہاں پر آپ دیکھیے انہوں نے جب ایسا کہا کہ میں اللہ کی پناہ طلب کرتی ہوں تمہارے مقابلے میں تو جبریل چلے نہیں کے واپس بلکہ جس کام کے لیے اللہ کی طرف سے آئے تھے وہ کام انہوں نے کیا تو اللہ کی طرف سے جیسے فرشتہ پیٹ میں جب بچہ ہوتا ہے تو جب وہ چار مہینے کا ہوتا ہے تو اللہ کی طرف سے فرشتہ روح پھونکتا ہے فیور سلو الملک فیم ففی روح تو روح جو پھونکتا ہے وہ کون پھونکتا ہے فرشتہ پھونکتا ہے تو جبریل بھی اللہ کی طرف سے آئے تھے کہ مریم کے پیٹ میں یعنی روح ڈال دیں پھونک دیں اللہ کے حکم سے اللہ کی طرف سے تو جس کام کے لیے آئے وہ چھوڑ کے واپس نہیں چلے گئے جب مریم نے کہا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتی نہیں اللہ نے جس واجب کے یا جس حکم کے ساتھ بھیجا ہے اس کا نفاذ ہوگا تو انہوں نے اس کے بعد میں جو کام اللہ کی طرف سے تھا روح کے پھونکنے کا اس کام کو کیا اور پھر گئے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شریعت کے نفاذ میں کوئی آدمی اس طرح سے کہتا ہے تو اس کو چھوڑا نہیں جائے گا بلکہ شریعت کے نفاذ ہوگا دوسرا جملہ حدیث میں ہے وہ منسا الکم بلّہ اللہ کے نام سے اگر تم سے کوئی کچھ مانگتا ہے تو اسے دو کہ کوئی اللہ تعالیٰ کا نام لیتا ہے کہ اللہ کے لیے کھلا چیز مجھ کو دے دو یا اللہ کا نام یاد دلا کر اللہ کے دین کو یاد دلا کر اس طرح سے اگر کوئی آدمی مانگتا ہے کہ میں بہت پریشان حال ہوں مدد کی ضرورت ہے اللہ کے لیے میری مدد کیجیے اگر اس طرح سے کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کا نام لے کر اللہ کو یاد دلاتے ہوئے اگر کسی سے مدد طلب کرے یا کچھ مانگے تو اسے دو شیخن رحم اللہ فرماتے ہیں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے نام سے بندوں سے مانگنا کیا یہ سفارش نہیں ہے اور کیا اللہ کی سفارش بندوں سے کی جا سکتی ہے یا پھر اللہ کی طرف سفارش کی جاتی ہے کیونکہ سفارش کا معاملہ یہ ہے کہ چھوٹا بڑے کی طرف سفارش کرتا ہے یہی عقیدہ مشرقین کا تھا چھوٹی سفارش کریں گے اللہ سے کیونکہ اللہ کو بڑا مانتے تھے اور سارے بتوں کو چھوٹا مانتے تھے لیکن کیا اس کی گنجائش ہے کہ بندوں کی طرف اللہ کی سفارش کی جائے ہاں قیامت کے دن نیک بندے اللہ سے سفارش کریں گے لیکن مشرقین کیا کرتے تھے ان معبودوں کی یا بندوں کی عبادت کرتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ اس عبادت کے ذریعے یہ خوش ہو کر اللہ کے پاس ہماری سفارش کریں گے تو چھوٹا بڑے کے پاس سفارش کرتا ہے چھوٹے کے نام سے بڑے سے سفارش ہوتی ہے کیا اللہ رب العالمین کی سفارش بندوں سے کر سکتے ہیں جائز نہیں ہے اللہ کی سفارش بندوں سے نہیں کر سکتے ہیں. یہاں پر ابن عثیم رحم اللہ فرماتے ہیں کہتے کہ یہ جو چیز ہے کہ اللہ کا نام لے کر تم سے مانگے تو تم تو یہ اللہ تعالی کی سفارش نہیں ہے بندوں کے پاس لا استشف اب اللہ حرام کہ اللہ کی سفارش بندوں سے کرنا حرام اللہ کی سفارش بندوں سے کرنا حرام ہے اب اللہ علیک لکانحد حرام اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ میں اللہ کے چہرے سے اللہ کے ذریعے سے تمہاری طرف سفارش کرتا ہوں ہوتا ہوں یا اللہ کی سفارش تم سے کرتا ہوں اللہ کی طرف سے سفارش کرتا ہوں اللہ کا نام لے کے تم سے اللہ کے ذریعے سے تم سے مانگتا ہوں لکھن حوامن اللہ کے وجہ اللہ کی سفارش بندوں کے پاس نہیں کی جاتی ہے لے ان منزل تشاف یا اد نام منزل اس لیے کہ جس کی سفارش کی جا رہی ہے وہ یعنی جس کی طرف سفارش کی جا رہی ہے وہ چھوٹا ہے جس کے نام سے سفارش کی جا رہی وہ بڑا ہے جال الى الى مخلوق اگر تو اللہ کو شافع سفارش کرنے والا بنائے مخلوق کے سامنے جعلت اللہ دون تو اللہ کا مرتبہ گھٹا دیا اس، اس سے جس سے تو مانگ رہا ہے فلاح علیق ولا اتوجہ بلّہ علی تمہاری جائز نہیں ہے کہ تم یوں کہو کہ میں اللہ کی سفارش تم سے کرتا ہوں یا اللہ کے ذریعے سے میں تم سے تمہاری طرف متوجہ ہوتا ہوں یہ جائز نہیں ہے تو ایک انسان اللہ کی سفارش بندوں سے نہیں کر سکتا ہے ہاں بندو کی سفارش اللہ سے کر سکتا ہے کیونکہ اللہ بڑا ہے اللہ تعالیٰ بڑا ہے اللہ سے سفارش کی جاتی ہے بندوں کی اسی لیے قیامت کے دن آپ دیکھیے کہ جو بندے ہوں گے حشر میں وہ انبیاء کے پاس جائیں گے اور کہیں گے اللہ تعالیٰ سے سفارش کیجیے ہماری تو اللہ سے سفارش کی جاتی ہے اللہ کی سفارش بندوں کی طرف نہیں کی جاتی کہ بندے اللہ کے سب کے سب غلام ہیں چاہے کتنی بڑی شخصیت پورا ہو وہ اللہ کے حکم کے تحت ہیں اللہ کی سفارش نے اللہ کا حکم آتا ہے ان کے لیے تو یہ بات بھی یاد رکھنے کی تو کہتے یہ وہ نہیں ہے کہ اللہ کی سفارش بندوں سے کی جائے وہ الگ ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ کو یاد دلاتے ہوئے ایک بندے سے مانگا جائے کہ اللہ کے لیے ہم کو دو اللہ کے لیے ہماری مدد کرو اس کی گنجائش ہے یہ حرام نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں کہا کہ جب تم سے کوئی اللہ کا نام لے کر کچھ مطالبہ کرے تو اسے دو کوئی چیز مانگے مدد مانگے تو اس کی مدد کرو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الناس کیا میں تمہیں بتاؤں کہ لوگوں میں سب سے بدترین لوگ کون ہیں سب سے زیادہ شر والے لوگ کون ہیں برے لوگ کون ہیں لوگوں میں سب سے برا انسان کون ہے اور باللہ، باللہ ایک آدمی اس سے اللہ کے لیے کوئی آدمی کچھ مانگے اللہ کا نام لے کر کچھ مانگے لیکن پھر بھی اس کو نہ دے یعنی کوئی آدمی ہے اللہ کا نام لے اللہ کے لیے میری مدد کرو بھائی اللہ کے لیے غریب ہوں مجھ کے مجھے کھانا کھلاؤ اللہ کے لیے مجھے کپڑا پہنا یعنی اللہ تم کو اجر دے گا اللہ تعالیٰ تمہار اللہ کا تقرر تم کو نصیب ہوگا اللہ کی خاطر مجھ کو دو اگر کوئی آدمی اس طرح سے تم سے کہے کسی آدمی سے کہے اور پھر بھی وہ مدد نہ کرے اس کی پھر بھی وہ نہ دے سب سے برا آدمی ہے. کیوں برا ہے اس لیے کہ اللہ کی عظمت کا لحاظ نہیں رکھا اس نے انسان اللہ کا نام لے کر کہہ رہا ہے اللہ کا نام یوں ہی ذرائع نہیں جانا چاہیے یوں ہی ایسے ہی اللہ کا نام لے کر اس کی پھر قدر نہ کی جائے تنخیص اس کی ہو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ کا نام ہے آج دنیا میں آپ دیکھیے کوئی آدمی سماج کا بڑا ہو فلاں صاحب نے کہا ہے کہ کام ہو جانا چاہیے تو فلاں نے کہا ہے تو کام ہو جاتا ہے لوگ مان لیتے بات کو کیوں فلاں کا نام سن کے کہ ان کی طرف سے بات آئی ہے تو ایک آدمی جب دنیا کے لوگوں کی تعظیم ایسی کرتا ہے ان کا لحاظ کرتا ہے ان کے مرتبے کا لحاظ کرتا ہے اللہ رب العالمین سے بڑا کون ہے اللہ کے برابر کون ہے جب کوئی آدمی اللہ کا نام لے کر کہے جبکہ اللہ دیکھ رہا ہے اللہ جانتا ہے تو اللہ کے نام کی تعظیم کا حق یہ ہے کہ ایک انسان ایسے انسان کی جو کہ واقعی مدد کا محتاج ہے اور یہ قادر ہے اور اس کے لیے کوئی حرج نہیں ہے تو ایسا انسان اس کی مدد کرے اور اس کے مطالبے کو پورا کرے اس حدیث کو امام احمد ترمیزی نسی اور ابن حبا نے روایت کیا ہے الفاظ ترمیزی کے ہیں ترمیزی میں حدیث 1652 پر موجود ہے اور شیخ نے میں حدیث نمبر 255 کے تحت اس حدیث کو ذکر کیا ہے اور یہ حدیث صحیح ہے عبداللہ اب اییاش کہتے ہیں کہ لماول یزید جب یزید ابن محلب خراسان کے والی بنے تو انہوں نے کہا کہ لخصال انہوں نے کہا کہ مجھے ایک ایسے شخص کی طرف لے جاؤ یا ایسے شخص کی طرف راہ دکھاؤ یا ایسا شخص مجھے بتاؤ جس میں جو کامل ہو اور اس میں خیر کی خسال ہو یعنی کمال درجے میں یعنی خیر کی خصلتیں اس میں ہوں بھلائیاں اس کے اندر ہو اچھا انسان کون ہے ان کہ دیکھیے یہ ہیں ابو مردہ ابو موسا اشاری رضی اللہ تعن کے بیٹے جب انہوں نے جا فلم اور یعنی جب وہ آئیں تو انہوں نے دیکھا کہ یزید ابن محلب نے دیکھا کہ یہ ایک دم فائق انسان ہے یعنی ایسا انسان ہے کہ جس میں واقع خوبیہ ہیں فَلَمَّا كَلَّمَهُ مَخْبَرَتَهُ أَفْضَلَ مِن جب ان سے بات چیت ان کی ہوئی ابو بردا سے تو بات چیت میں تو مزید معلوم ہوا کہ دیکھنے میں اتنے زبردست نہیں ہیں جتنے واقعی ان کی باتوں میں یا ان کے خبر کے اعتبار سے یا ان کے کردار کے اعتبار سے ہیں ان ظاہر اعتبار سے جتنے اچھے ہیں اس سے بڑھ کر واقعی کہ انسان نکلے علماء نے ہی مانا اس کے ذکر کیے مظہاری ہی تو کہتے ہیں کہ فلم فقال و لئی من وہ کہا کہ میں تم کو فلا فلا ذمہ داری پر مقرر کرتا ہوں عامل بناتا ہوں ذمہ دار بناتا ہوں ہو, کہا کہ نہیں مجھے معافی رکھے میں کوئی عہدہ قبول نہیں کرنا چاہتا ہوں اور کہا کہ میں انہوں نے کہا کہ نہیں تم کو معافی نہیں ملے گی تم کو اس سے معذور نہیں سمجھا جائے گا تم کو عہدہ قبول کرنا پڑے گا فقو اللہ عقبر ابھی کہا کہ امیر صاحب کیا میں تمہیں ایک حدیث نہ بتاؤں جو میں نے اپنے والد سے سنی ہے یہ مجھ سے اپنے والد نے بیان کی ہے یعنی ابو شری رضی اللہ تعالی نے انہو سمعہو میر رسول اللہ量 صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ حدیث میرے والد صاحب نے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے قلہ ہاتی کہا اللہ بتاؤ کونسی حدیث ہے تمہارے پاس قل انہو سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا من تولى عملا وهو يعلم انه ليس لذلك العمل باهل فليتبوأ مقعده من النار کہا کہ جو کوئی انسان ایسی ذمہ داری کو اٹھا لے ایسے عہدے پر فائز ہو جائے جس کے بارے میں وہ جانتا ہے کہ وہ اس کام کا اہل نہیں ہے تو اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے کوئی aadmi ایسا عہدہ اپنا لے اٹھا لے ذمہ داری اس کی لے لے کہ ایسے عہدے پر وہ آدمی اپنے آپ کو کھڑا کر دے جبکہ وہ جانتا ہے کہ اس کا اہل نہیں ہے تو ایسا انسان جیسے قاضی بن جائے مفتی بن جائے اور بڑے عہدے پر آ جائے جو فیصلے نافذ شادر کرتا ہے آدمی یا کسی کوئی بھی ذمہ داری ہے مسلط تو وہ جانتا ہے کہ اس کا اہل نہیں ہے وہ ذمہ داری کو نبھا نہیں پائے گا یقینی طور پر نہیں کہ بطور توازو نہیں بلکہ واقعی جانتا ہے اور اس کو معلوم کہ میرے پاس دو چار چیزوں کے نسخے لیکن میں علاج نہیں کر سکتا اور کوئی آدمی کہے کہ آپ ذرا علاج کر دیجیے تو کوئی آدمی کوئی ایسے عہدے پر فائز ہو جائے جو وہ جانتا ہے کہ اس کا اہل نہیں ہے فل یہ تب قادہ تو اپنا ٹھکان جہنم میں بنا لے وہ اور کہا کہ میں خود گوا ہوں اس بات کا میر صاحب کہ میں جو جس چیز کی طرف آپ مجھے بلا رہے ہیں میں اس کا اہل نہیں ہوں میں اس کا اہل نہیں ہوں فقال له یزید. یزید کہنے لگے علا علا ورغب ورغب ورغب ورغب ورغب ورغب ورغب کہا کہ یہ اب تمہاری جو بات میں نے سنی ہے اب تو مجھ کو اس سے زیادہ تمہاری جو ہے رغبت ہو گئی ہے اور تم نے تو اور مجھ کو اس پر یعنی میرے دل میں شوق پیدا کر دیا اس چیز کا کہ تمہیں کو میں ذمہ دار بناؤں ایسا آدمی جو اتنا توازو والا اور اتنا امانت دار تو کہا کہ اب تو میں پکا تم کو ہی ذمہ دار بناؤں گا فخر فانی غیر موفی کہا کہ نہیں تم کو اپنی ذمہ داری قبول کرنی پڑے گی جاؤ اور ذمہ دار بن جاؤ فلاں علاقے کی فلاں ذمہ داری پر اور میں تمہاری معذرت قبول نہیں کرتا فخا رجا سب اقا مفیح ماشا اللہ یوقین پس مجبور ہو کر وہ گئے اور ذمہ داری جتنے دن تک اللہ نے چاہا نبھائی فستا ہوں بال قدو میں علیہ فین اللہ پھر کچھ دنوں بعد اجازت مانگی کہ میں آپ سے آ کے ملنا چاہتا ہوں انہوں نے اجازت بھی دے دیزید نے فقال لَهُ أَيُّهَا أُحَدِّثُكَ حَدَّثَنِهِ <عَبِي> کہا کہ امیر اللہ میں آپ کو ایک ایسی حدیث نہ سناؤں جو میں نے اپنے والد صاحب سے یعنی میرے والد نے مجھ بیان کی اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خود انہوں نے وہ حدیث اللہ کے رسول صلى اللہ علیہ وسلم سے سنی قالح کی کہا کہ لاؤ حدیث لاؤ کالا ملع کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدمی ملعون ہے جو اللہ کے وجہ کا حوالہ دیتے ہوئے لوگوں سے مانگے کہ اللہ کے چہرے کی خاطر مجھے دو مانگے لوگوں سے وہ ملع اللہ ثم منع اور وہ آدمی بھی ملعون ہے جو جس کے سامنے کوئی آدمی اللہ کے چہرے کا واسطہ دے کر مانگے اور وہ پھر بھی نہ دے مال لم يساله خجرا ہاں مگر یہ کہ کوئی ایسی چیز یعنی جب تک کہ نہ مانگے جو بے مطلب کی چیز ہو یعنی ایسی چیز جو اسلام میں مانگنا منع ہے غلط چیز نہیں مانگا صحیح چیز مانگا پھر بھی نہیں دیا ایسا आदमी بھی मालूम है وانا اسالوك بوجه الله الا ما اعفيتني ايها الامير من عملك کہا کہ اور میں تو آپ سے مانگتا ہوں اللہ کی خاطر ما کہ آپ مجھے معاف کر دیں اس عہدے سے آپ مجھے ہٹا دیں من آپ اس جو ذمہ داری مجھ پر ڈالی ہے تو ہوں. کہا کہ میں چھوڑ دیتا ہوں آپ کو یعنی میں تم کو اس سے ہٹا دیتا ہوں تو اس حدیث سے یہ تاریخ دمشق میں ابن اساکر نے اس کو ذکر کیا ہے اور امام محتبرانی نے یہ روایت ذکر کی ہے الکبیر میں الموجم الکبیر میں صحیح آمد دو پر شیخ البانی نے اس کو صحیح کہا ہے اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یعنی کوئی آدمی اگر اللہ تعالی کا نام لے کر کچھ مانگے تو اسے دے دینا چاہیے یا کسی چیز سے معذرت کرے تو اس کی معذرت کو قبول کر لینا انہوں نے ایسا اس لیے کیا کہ اب تو مجھ کو ہٹا دو یہاں سے میں لائق نہیں باقی دیکھو ایسا ایسا براؤں جو چیز مجھے مجھ بنا دیتی ہے ہٹا دو مش کوئی زہدے سے اور میں اللہ کا نام لے کر آپ سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے اس سے ہٹا دو تو انہوں نے پھر مجبور ہو کر ہٹا دیا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اسی روایت میں ہے کہ ملعون من سعلا بوجہ اللہ لعنت کا حقدار ہے وہ انسان جو اللہ کے وجہ سے لوگوں سے سوال کریں وملعون من سعلا بوجہ اللہ ثم من عسائلہ ما لم يسعل خجرن اور وہ بھی ملعون ہے جس سے اللہ کے چہرے کا واسطہ دے کر اس سے مانگا جائے اور اور وہ چیز غلط نہ ہو وہ چیز حرام نہ ہو لیکن پھر بھی یہ انسان اسے وہ عطا نہ کرے امام اتبارانی نے اس کو ذکر کیا ہے سیل جامع صغیر میں بھی حدیث موجود ہے پانچ ہزار آٹھ سو نبے پر اور یہ حسن ہے اہل علم نے کہا کہ اس سے مراد کیا ہے کہ یعنی امام اتبارانی نے بھی آ, یعنی امام اتبرانی کی جو حدیث ہے اس حدیث کے بارے میں علماء نے کہا کہ بلا حاجت اگر کوئی آدمی کسی سے اللہ کا چہرے کا حوالہ دے کر واسطہ دے کر مانگتا ہے اور محض مانگنے کے لیے مانگتا ہے تو ایسا آدمی اس وعید میں آتا ہے کہ ایسا آدمی لانت کا حقبار ہے جیسا کہ دوسری حدیثوں میں بھی آیا ہے کہ ایک آدمی غنی ہو مالدار ہو پھر بھی اپنے مال کی کثرت کے لیے مال بڑھانے کے لیے لوگوں سے سوال کرتا پھرے جس آدمی کو حاجت نہ ہو لیکن پھر بھی مانگنے والا ہو تو ایسا آدمی اس وعید کی زد میں آتا ہے اہل علمی بات پر ہے لیکن واقعی اگر کوئی آدمی محتاج ہو اور اگر وہ کسی مالدار سے طلب کرتا ہے جیسے کوئی فقیر ہو مسکین ہو تو اس میں کوئی حرج یعنی اس پر یعنی پکڑ نہیں ہے ایسا آدمی سوال کرے تو گناہگار نہیں ہوتا ہے شیخ البانی کہتے ہیں کہ فاید اچنف ہی شخل بانی کہتے ہیں اس کے اس حدیث کے معنی میں کہ اس حدیث میں ایک فائدہ یہ ہے کہ یہ چیز حرام ہے کہ دنوی امور میں سے کوئی چیز اللہ کے چہرے کا واسطہ دے کر مانگی جائے یعنی لوگوں سے دنیا کی چیزیں مانگ رہا ہے اور اللہ کے چہرے کا واسطہ دے کر تو یہ چیز کیا ہے یہ چیز جائز نہیں ہے وہ تحریم ادماً اعلی اور یہ بھی حرام ہے کہ جس انسان سے اللہ کا واسطہ دے کر مانگا جائے اللہ تعالیٰ کا نام لے کر مانگا جائے اور وہ نہ دے یہ بھی حرام ہے کوئی آدمی اب نہیں جانتا ہے آ کے مانگا اللہ کا نام لے کر آپ سے طلب کیا کچھ اللہ کی عظمت کے تقاضے کے تحت اللہ کی عظمت کے تقاضے کے تحت ایک آدمی اس کو دے دے اگر اس کے بس میں ہے یہاں علماء نے یہ بھی بات کہی کہ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ ایک آدمی کچھ بھی مانگ آپ دیتے جائیں مثلا آپ جاستے سے جا رہے ہیں آپ کہا کہ اللہ کے لیے آپ کی گھڑی دے دو اللہ کے لیے آپ کی جوتیاں دیں تو شیخ حسین نے بھی آپ یہ بات کہی ہے کہ کوئی آدمی آپ سے, اس طرح سے مانگنے لگے اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے اور بلا وہ آپ سے آپ کی ضرورت کی چیزیں لینے لگیں کہ آپ لکھ رہے ہیں آپ سے قلم لائیے آپ کا موبائل ہے اللہ کے لیے آپ کا موبائل دے دو تو, تو دنیا میں اس طرح کے جتنے بھی بگڑے ہوئے لوگ ہیں اللہ کا نام لے کر سارے اچھے لوگوں کو کنگال کرتے ہیں تو یہ مراد نہیں ہے واقعی ایک انسان ضرورت مند ہے اور اس کی ضرورت پوری کرنے میں اس کا حرج نہیں ہے تو ایسی صورت میں ایسے آدمی کو چاہیے کہ اللہ کی عظمت کے احساس کے تحت وہ اس کی ضرورت پوری کر دے آ, میں سمجھتا ہوں آج اگر لوگ زیادہ نہیں ہیں تو یہاں پر ہم روک سکتے ہیں تاکہ ان اللہ ہم اس کو بعد میں پھر سے جاری کریں اگلے ہفتے لیکن میں سمجھتا ہوں کافی یا پھر اگر شہ کہیں تو میں ان شاء جاری رکھتا ہوں جی شیخ جزاکر اللہ خیر نماشا اللہ شیخ اکہتر ستر لوگ ہیں الحمدللہ وہ شروع شروع میں ایسا لگ رہا تھا کہ لوگ کم رہیں گے لیکن آپ جائیں رکھ سکتے ہیں ان شاء اللہ کیونکہ جو لوگ آئے ہوئے ہیں وہ نما, نماز کے بعد جی ان شاء اللہ جزاکر اللہ خیر سے جی ٹھیک ہے شیخ نماز سے فارغ ہو کے ان شاء اللہ السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ سوال آڈینس کے واسطے تو نہیں آیا لیکن ایک واقعہ ابھی مطلب ایک پتا چلا ہے میرے کو ایک دوست کے ذریعے سے کہ ایک میرے دوست نے ایک جگہ پر امامت کی اور وہ نماز پڑھانے کے بعد میں تو ان کو محسوس ہوا کہ انہوں نے اپنے تین سالہ بچے کو جب گود میں لیا تھا تو شاید اس کا پیشاب جو ہے ان کے کپڑوں پر لگ گیا تھا تو اب انہوں نے جو پیچھے نماز پڑھی ہے ان لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ لوگوں کی تو نماز ہو جائے گی لیکن میں دوبارہ نماز پڑھوں گا اپنے کپڑے بدل کر کیونکہ میرے کپڑوں میں غلازت لگی ہوئی تھی تو انہوں نے اس طرح کر دیا کیا تو پیچھے کچھ لوگ اس میں لیکن تشویش میں مبتلا ہو گئے تو اس میں شریعت کا کیا حکم ہے شیخ جزاک اللہ خیر اللہ خیر جیسا کہ میں نے شروع میں کہا تھا کہ لوگ کمر ہیں آج تو شیخ کو میں اختیار دیا تو شیخ نے درس کو ظاہر رکھا میں شیخ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ شیخ کو اللہ نے توفیق درس ظاہر رکھنے کی کیونکہ ظاہر بات ہے جو لوگ آئے ہیں وہ استفادے کے لیے آئے ہیں اور جو کسی عذر کی بنا پر نہیں حاضر ہوئے اللہ تعالیٰ کے ہم آزر مانے جائیں گے وہ تو شیخ نے جو فیصلہ لیا اللہ تعالیٰ شیخ کو اس کا حضرتہ فرمائے ہم لوگ یہاں جاتے ہیں درس کے لیے ہمارے شیخ ہیں ہر ہفتے کو فجر کی نماز کے بعد وہاں پڑھتے ہیں تو کبھی کبھی تعداد بہت کم رہتی ہے خاص طور سے جب چھٹیوں کے بعد پہلا درس رہتا ہے تو میں دیکھتا ہوں کہ شیخ درس جاری رکھتے ہیں اور کہتے ہیں جو لوگ آئے ان کو ہم محروم نہیں رکھیں گے اور جو نہیں آیا وہ نہیں آیا اگر اس کے پاس ادھر ہے نہیں آیا تو کوئی بات نہیں ہے لیکن جو لوگ آئے ہوئے ہیں ان کو درس سے محروم نہیں رکھیں گے جو سوال پوچھا کہ ہمیں جواب اس کا بھی نہیں معلوم ہے کوئی اور سوال ہو تو پوچھیے پھر جواب دیتا ہوں جی شک انشاءاللہ ایک سوال آیا ہے کہ کیا قربانی کا گوشت غیر مسلمین کو دیا جا سکتا ہے قربانی کا گوشت غیر مسلم کو بھی دے سکتے ہیں کوئی حرض کی بات نہیں خاص طور سے اگر وہ آپ کا پڑوسی ہے یا وہ آپ کے دروازے پر آیا ہے مانگنے کے لیے تو اسے آپ دے سکتے ہیں اس طریقے سے کوئی غیر مسلم ہے اور اس کی شرارتوں سے مسلمانوں کو بچانے کے لیے محفوظ رکھنے کے لیے کہ اگر اسے تحفے دیں گے یا گوشت بھیجیں گے ہتیا وغیرہ تو اپنی شرارت کم کر دے گا یا کوئی ایسا غیر مسلم ہے جو اسلام کے تعلق سے اچھے جذبات رکھتا ہے نیک جذبات رکھتا ہے کہ اگر اس کی مدد کی جائے اس کے ساتھ اس نے معاملہ کیا جائے تو اسلام قبول کر سکتا ہے تو ایسے آدمیوں کو ضرور دینا چاہیے دی تو غیر مسلم بھی تو قربانی کا گوشت دے سکتے ہیں جیسے غیر مسلم آپ کو پانی دے تو آپ اس کے پانی سے وضو کر سکتے ہیں جی ہاں ایسا نہیں ہے کہ پانی ناپاک ہو گیا آپ نے باقاعدہ جو ہے ایک, مسرانی, ایک یہودی کوئی عورت تھی اس کے مشکل سے آپ نے اردو کیا تو ایسے ہی قربانی ہے اس کا گوشت آپ غیر مسلموں کو دے سکتے ہیں کوئی حرض کی بات نہیں ہے اور دینا چاہیے خاص طور سے ہندوستان کے حالات میں اگر دینے سے نقصان نہ ہو کہ وہ آپ کو نقصان پہنچائے گا یا بے بنیاد الزام لگائے گا اگر ایسی کوئی بات نہیں ہے تو بالکل دینا چاہیے اس سے جو ہے رواداری بڑھتی ذکل شیخ شیخ ایک اور سوال یہ آیا ہے کہ اگر کوئی پیشہ بھیکاری بھکاری اگر اللہ کے وج کے واسطے سے اللہ کے وج کے حوالے سے اگر آپ سے کچھ ہے اگر کچھ مانگتا ہے تو کیا اس کو دینا واجب ہے یا ضروری ہے شیخ نے کلیئر کر دیا ہے اگر کوئی ضرورت مند نہیں नहीं اس کو نہیں دیا جائے گا پیشہ बना ہے اس کا پیشہ ہے بنا لیا ہے اور وہ ضرورت مند نہیں ہے اور جو پیشہ ور ہوتے ہیں مانگنے والے یقیناً ضرورت مند نہیں ہوتے ہیں انہوں نے اپنا پیشہ بنا رکھا ہے لوگوں سے مانگنا اور پیسے اکٹھا کرنا جیسے لوگوں کو نہیں دیا جائے گا اس طریقے سے اگر کوئی آدمی مانگتا ہے اور آپ लीजिए ہیں کہ तरीके से उस اسے से استعمال کرے گا, گا یا اس طرح ظلم کرے گا یا ستائے گا لوگوں کو تو ایسی صورت میں نہیں دیا جائے گا یہ عام جو ہے جو عموم ہوتے ہیں ہر عموم میں خصوص ہوتا ہے اس کا وزیز کا مطلب یہ ہے کہ جسے سے آپ مطمئن ہیں جانتے ہیں یا یہ کہ اس کا معاملہ چھپا ہوا آپ کو نہیں معلوم اس کی شکل صورت سے نہیں لگتا ہے کوئی شرابی ہے نئی طریقے سے غلط کام کے لیے استعمال کرنے والا ہے تو آپ اسے دیجیے لیکن اگر آپ اسے جانتے ہیں پہچانتے ہیں اس کی عادت بن گئی ہے محتاج نہیں ہے ایک جی. اور سوال آیا میں اس کو پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں ہم لوگ حج کے دوران مزدلفہ میں ساڑھے تین بجے کو گروپ نہیں ہٹا دیا ہم نے فجر ادا نہیں کی اچھا مطلب ساڑھے تین بجے وہاں پہ مزدلفہ سے کسی کو لوگوں نے ہٹا دیا اور وہاں پہ انہوں نے فجر ادا نہیں کی ادا نہیں کر پائے اور ہم نے کیا اس کے اس کی وجہ سے کیا ان کو دم دینا پڑے گا اگر وہ فجر کی نماز مزدلفہ میں پڑھے بغیر اگر نکل گئے تو فجر کی نماز مزدلفہ میں پڑھنا اس شخص کے لیے واجب ہے جو عرفات میں قیام نہ کر سکا جی جی اس کے لیے واجب ان کے علاوہ جو دیگر لوگ ہیں ان کے لیے بازو نہیں ہے اگر وہ رات کا اکثر حصہ جیسا کہ آئے تھا میرے پاس رابطہ اور کئی لوگوں نے سوال کیا تھا کیونکہ مثال ایسا ہوا ہے کہ فجر سے پہلے لوگوں کو وہاں سے مینا لے کر گئے ایک نظام کے تحت یا کورونا وائرس کی وجہ سے جو احتیاطی تدابیر اختیار کی گئی تھی انہیں سے یہ بھی تھا تو ساڑھے تین بجے سوا چار بجے تقریباً فجر کی دان ہوتی ہے تو کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے رات کا اکثر حصہ ان کا وہاں گزر گیا ہے تو اس ضرورت میں انشاءاللہ ان کے اوپر کوئی دم وغیرہ نہیں ہے جی رات گزارنا وہاں پر واجب ہے اور رات گزارنے کا مطلب یہ ہے کہ رات کا اکثر حصہ اور پھر یہ ان کی اپنی, اپنی اس میں وہ نہیں ہے تاہی اور سستی بلکہ نظام کے تحت بنایا گیا نظام حاکم وقت کی طرف سے جیسے ماسک لگا کر کے لوگوں نے حج کیا یا اس طریقے سے جس کے پاس دو سفید چادریں نہ ہو تو پائجامہ پہننے کے مقصد ہے شریعت کے اندر یا عورت اپنے چہرے کو ڈھاک کر کے رکھتی ہے جنگیوں کے سامنے تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں یہ اس کی اپنی مجبوری کی بنا پر ہیں کیا نام ہے اور اس میں اس کا اپنا کوئی عمل دخل نہیں ہے کہ جان بوجھ کر کیسا کرتے ہیں جی تو ان کی کوتاہی نہیں اس کے اندر یہ نظام ہے کرونا وائرس کی روک تھام کے لیے یا انسان کی صحت اور اس کی جان کے حفاظت کے لیے حاکم وقت کا یا جو ذمہ دار ہے ان کی طرف سے یہ تھا تو اس میں ان شاء کی بات نہیں اللہ جی. جزاک اللہ, اللہ شیخ ایک اور سوال آیا ہے کہ ایک صاحب سعودی عرب میں ہے اور وہ اپنی طرف سے قربانی انڈیا میں اگر کروا رہے ہیں اب سعودیہ میں تو تاریخ اگر چودہ ہو گئی ہے اور انڈیا میں ابھی تیرہ تاریخی ہے تو ان کی طرف سے جب قربانی انڈیا میں کی جا رہی ہے تو وہاں پہ تو تیرہ تاریخ تک قربانی کی جا سکتی ہے تو اس لیے وہاں پہ کر رہے ہیں لیکن یہ چونکہ خود اپنے ذات سے سعودی عرب میں موجود ہیں اور یہاں پہ ایام تشریح ختم ہو چکے ہیں تو ایسی صورت میں کیا وہ قربانی ان کی صحیح مانی جائے گی شخص تو میں کہتا ہوں کہ اتنا آخر تک جانے کی کیا ضرورت ہے کہ ایک دم آخر میں جا کر کے قربانی کرے پر قربانی پر ایام تشریح کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یعنی کیا نام ہے آپ پہلے دن کو شور کر کے آخری دن کریں آپ پہلے دن کر لیں دوسرے دن کر لیں یہ تو یہ نہیں ہے کہ کی کیا نام ہے ایک دم آخر تک آپ انتظار کریں کہ جو دن اسی دن ہم کریں گے ٹھیک ہے اس لیے جو ہے پہلے دن قربانی کرنا یہ سب سے افضل ہے سب سے بہتر ہے اور سب سے بہتر عمل ہے اس دن خون دہان جانور زبا کرنا تو پہلے دن کرنا چاہیے انسان کو ہاں اگر آدمی کو نہیں موقع ملتا ہے کسی وجہ سے اس کے پاس پیسے نہیں تھے تو بات میں بھی اگر کرتا ہے تو ہر اس کی بات کے مطابق ہے اور اگر اس کے پاس ہے اور پہلے دن بھی کیا ہے پھر دوسرے یا تیسرے دن بھی کر لیتا ہے تو الحمد للہ لیکن یہ نہیں کہ انسان جو ہے پہلے دن چھوڑ کر کے آخری دن کر اور صورت میں بھی اگر وہ جس ملک میں قربانی ہو رہی ہے اس کے لحاظ سے اگر کرتا ہے تو قربانی ہو جائے گی کیونکہ جہاں یہ عمل کیا اسی لیے اگر آدمی ہندوستان میں قربانی کرتا ہے تو یہ اور یہاں سعودی عرب کے اندر رہتا ہے تو دلیچا کی دس تاریخ یعنی سعودی عرب کے لحاظ سے اپنے بال نہیں کٹائے گا وہ ہندوستان کے لحاظ سے بال کٹائے گا جب اس کے وہ عید کی نماز تو پڑھ لے گا یہاں پر لیکن بال اور ناخن کب کٹائے گا جب قربانی ہو جائے گی ہندوستان میں کیونکہ جہاں قربانی ہو رہی ہے اس جگہ کا کیا جائے گا غالباً نہیں سوال تھا تو بہتر یہی ہے کہ کی دس تاریخ ہے اسی تاریخ کو قربانی کی وہ ہے وہ, وہ افضل ہے اس دن, دن قربانی کرنا وہ عید خوشی کا دن ہے اور یوم تشریق کے اندر بھی ہماری بھی کسی سنت ہے جائز ہے لیکن یہ نہیں کہ انسان مؤخر کر دے اور پہلے دن نہ کر کے اگر آخری دن کرتا تو صحیح نہیں ہے قربانی تو ہو جائے گی لیکن اسے نے افضل کام نہیں کیا افضل پہلے دن کرنا ہی ہے قربانی دلجا کی دس تاریخ کو جی شخلا شیخ ایک اور سوال آیا ہے کہ جمعہ کی آخری ساعت جو سعت المست مستجاب یعنی دعائیں قبول ہونے کی ساعت ہے وہ کھڑی ہے تو اس کو حاصل کرنے اور اس کو پانے کا کیا طریقہ ہے اس کو یا پھر اس کو پانے کی کوشش کس طرح کی جائے یہ سوال آیا شیخ دیکھیے اس کے بارے میں علماء کا بہت اختلاف ہے اور اس میں دو قول زیادہ راج ہے ایک قول تو یہ کہ اثر کے بعد ہے اور ایک قول یہ ہے کہ امام جب وہ ممبر پر جاتا ہے اور دونوں خطبوں کے درمیان یا خطبے کے بعد اقامت ہوتی ہے اس کے درمیان کا جو وقت ہے معمولی سا وقت وہ مراد ہے یہ دو قول زیادہ مشہور ہے اور عرمان ہی دونوں قولوں میں سے انہیں دونوں کو راضی قرار دیا کہ انہیں دونوں قولوں میں سے کوئی ایک قول ہے تو اللہ سے دعا بھی کرے اور اس وقت کا جو ہے اچھی طریقے سے استعمال کرے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے تو انشاءاللہ اور اللہ کی ذات سے امید بھی رکھے کہ اللہ رقبہ مجھے ضرور اس کا عجد دے گا اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا شیخ. شیخ یہ سوال غالباً ایک خاتون کی طرف سے آیا ہے تو وہ جمعہ کی نماز پڑھنے تو نہیں جاتی ہوں گے تو تو خواتین کے لیے مطلب اس ساتھ کو پانے کا کیا طریقے کار رہے گا شیخ اثر کے بعد کرے ہو اثر کے بعد جو وقت ہے اس کے وہ اس وقت جو ہے وہ دعا کرے کیونکہ بتائیں کہ کی دو قول میں سے دونوں قول زیادہ جو ہے نشور ہیں اور صرف صالحین یا اکثر علماء نے انہی دونوں قولوں کو راض قرار دیا جنہیں دونوں میں سے کوئی ایک قول ہے کوئی ایک نبی ہے تو انشاءاللہ کیونکہ وہ معذور ہیں ان کے پاس ان پر جمعہ کی نماز نہیں پھڑتا ہے اور ظاہر بات ہے وہ گھر میں نماز جمعہ ادار پڑھتی ہے اور اللہ تعالیٰ کا دین سب کے لیے ہے تو وہ اگر مانا جائے تو اس میں عورتیں اس سے محروم رہ جات رہ سکتی ہیں تو اگر وہ اثر کی بات کرتی ہیں اللہ کی اگر عورت جاتی ہے تو ٹھیک ہے نماز جمعہ پڑھنے کے لیے ورنہ جو ہے اگر نہیں جاتی ہے تو اثر کے بعد کو اگر وہ استعمال کرتی ہے دعا کرتی ہے تو باقی دے گی ان شاء اللہ جی جزاک اللہ خیر شیخ ایک سوال ہے لیکن شاید وقت لگے گا اس میں جیسے اپنا <تصفح> شیخ اگر آپ جواب دینا سمجھتے تو کہ سوال آیا ہے کہ کیا بھی کی قربانی جائز ہے بحث کی قربانی جائز نہیں ہے میں سے نہیں ہے بحیمت میں سے آٹھ قسم کے جانور نر اور مادہ کو لے کر کے اونٹ نر اور مادہ گائے نر اور مادہ اور بھیڑ نر اور مادہ اور بکرا بکری نر اور مادہ یہ ملا کر کے آٹھ جانور ہوتے ہیں بحیمت النعم میں یہ اونٹ یہ کیا نام ہے داخل نہیں ہے بھینس بھینس اربوں کا جانور نہیں ہے اور بھینس اور گائے کے اندر بہت فرق ہے پانی کا ایک خطرہ اگر بارش کا پڑتا ہے گائے کے اوپر تو بھاگ کر کے اپنے آپ کو بچا لیتی ہے چھپا لیتی ہے بھینس پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی وہ اپنے زندگی کا اکثر حصہ پانی کے اندر گزارتی ہے گھنٹوں گھنٹوں ندی تالاب کے اندر بیٹھی رہتی ہے اگر اسے پانی نہیں دیں گے اسے پانی میں نہیں لے جائیں گے تو شاید وہ زندہ بھی نہ رہ پائے جی ہاں تو پانی اس کی ضرورت ہے اور آپ گائے بیل کو دیکھیے پانی بارش ہوتی ہے بھاگ کر کے چھپ جاتے ہیں اس لیے اس کو گائے میں سے شمار کرنا یہ بالکل صحیح نہیں ہے لغت کے اعتبار سے لغویر نے جو اہل لغت ہے انہوں نے اس کو شمار کیا ہے لیکن لغت اور شریعت کے اندر جب اختلاف ہو جائے تو شریعت کو ترجیح دیا جاتا ہے شریعت کو ترجیح دیا جاتا ہے شریعت اس کی تعین کرے گی اس لیے ہم یہی کہتے ہیں کہ قربانی اس کی جائز نہیں ہے ہاں اگر بہت زیادہ مجبوری آ جائے تو دیکھا جائے گا اس وقت اور ہر وقت کے لیے فتویٰ ہوتا ہے مجبوری ہوگی نہیں جانور ملیں گے یا پابندی ہے سارے جانوروں پر نہیں مل رہے ہیں تو دیکھا جائے گا لیکن ابھی ایسی کوئی سچویشن نہیں ہے اس لیے بھینس کی قربانی کو ہم صحیح نہیں کہتے اگرچہ بعض نے کہا ہے لیکن ہم جو راجے سمجھتے ہیں وہ کہ بھینس جو ہے یہ شریعت کے نقطۂ نظر سے عرف یا اور جو ہے کیا نام ہے جو شریعت کی صلاح ہے اس میں گائے میں نہیں داخل ہے عربوں کے اندر ہوتا بھی نہیں تھا یہ آج بھی دیکھیں عربوں کے اندر یہ گائے وغیرہ بھینس وغیرہ نہیں پائی جاتی ہے جی ہاں تو اس لیے جو ہے وہ بہی میں تو اس کا کھانا جائز تو ضرور ہے لیکن قربانی اس کی جو ہے درست نہیں ہے ہر کھانے والے جانور کی قربانی جائز نہیں ہوتی ہے. کیا اس کی قربانی کرنی جنگلی گدھا آپ کے لیے کھانا جائز ہے جیسے زیبرا ہوتا ہے یا بھولا جائز ہے کھانا آپ کے لیے یا ہرن جائز ہے یا جو ہے یہ سب جائز ہیں لیکن اس کی قربانی جائز نہیں ہے تو علماء کا اختلاف بھینس کے تعلق سے لیکن ہمارا جو موقف ہے وہ یہی ہے کہ قربانی صحیح نہیں ہے شیخ محترم تشریف لا چکے ہیں جاری کرتے ہیں خیر السلام علیکم رحمتہ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ <سلام> <برکاتے سلام> الحمد الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والوسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد پچھلی مجلس میں حدیث کا ٹکڑا کہ ومن سألکم باللہ فاعطو جو کوئی شخص تم سے اللہ کے نام سے مانگے اسے عطا کرو سے دو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو انسان استطاعت رکھتا ہے اور اس کے دینے میں کوئی حرج نہیں ہے اگر مانگنے والا اس سے اللہ کا نام لے کر اللہ کا واسطہ دے کر کچھ مانگے اور واقعی وہ مستحق ہو مدد کا حقدار ہو مسکین ہو غریب ہو فقیر ہو یا کوئی ایسی چیز مانگے جو واقعی اس کی ضرورت ہو اس کے نہ دینے میں اس کا حرج ہو اور دینے میں دینے والے کا حرج نہ ہو تو ایسی صورت میں اس کو وہ چیز ضرور عطا کرنی چاہیے اس کو اس کی مدد کرنی چاہیے اس تعلق سے ایک اور حدیث ہے بوجید رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں وکانت ان کے بارے میں راوی کہتے ہیں وقانت ممن با رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ان خواتین میں سے صحابیات میں سے ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیت کی تھی اللہ قالت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے رسول اللہ کی سلاد ہو آپ پر اللہ کی طرف سے ہو آپ پر المسکین علی بابی فما اجدو له فما اجدو له شیئن مسکین میرے دروازے پر آ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور بعض وقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ میرے پاس دینے کے لیے اسے واقعی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے فقال لہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اِلَّمْ تَجِدِي لَهُ شَيْئًا تُعْطِينَهُ اِيَّا إِلَّا ظِلْفًا مُحْرَقًا فَادْفَعِيهِ إِلَيْهِ فِي يَدِيهِ آپ نے فرمایا آب کہ اگر بکری کا یا جانور کا جلا ہوا کھر ہی تیرے پاس ہو جلا ہوا کور ہی تیرا پاس ہو تو وہ بھی اس کے ہاتھ میں تھما دے اگر تکے تو یہ کر یعنی ایک چھوٹی موٹی معمولی چیز بھی اگر تیرے پاس ہو بہت پکا ہوا اچھا کھانا یا اس طرح کی چیز نہیں ہے ٹھیک ہے بکری کا جلا ہوا کھر بھی اگر تیرے پاس ہے کھانے کا چھوٹا سا بکری کی ٹانگ اس کا ٹکڑا تیرے پاس ہے وہ بھی تے اگر دے دے اگر دے سکتی ہو تو ضرور دے اس کو امام احمد ابوداؤ ترمری اور نسری نے روایت کیا ہے اور سنن ابی داود میں حدیث نمبر چھے چھے پر یہ حدیث موجود ہے اور شیخ البان نے کہا کہ حدیث صحیح ہے تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ضروری نہیں کہ ایک انسان بہت بڑی چیز دے اگر مانگنے والا ضرورت مند اگر اس کے پاس آتا ہے اس کے پاس چھوٹی موٹی کوئی چیز جتنا اس سے ہو سکتا ہے معمولی کیوں نہ ہو اسے معمولی نہ سمجھتے ہوئے اپنی استداعت کے مطابق ایک انسان اگر کسی کی مدد کر دیتا ہے سائل ہے فقیر ہے مسکین ہے اس کو دیتا ہے تو اللہ کے نزدیک یہ برع ذمہ ہے اور اس کو دینا چاہیے بہت سارے یعنی ہمارے اپنے ملکوں میں فقرا ہوتے ہیں غرباء ہوتے ہیں مانگنے والے بھی ہوتے ہیں جو گھروں پہ آتے ہیں مانگتے ہیں یا ضرورت مند ہوتے ہیں واقعی ضرورت مند بھی ہوتے ہیں تو ایسے لوگوں کو جھڑکنا یا ایسے لوگوں سے بدسلوکی کرنا یا ایسے لوگوں کو تقریر کرنا یہ مناسب نہیں ہے واقعی ضرورت مند اگر کوئی ہے تو ایسے انسان کی مدد کرنا چاہیے ہاں اگر کوئی آدمی پروفیشنل ہے بالکل وہ پیسہ اتنا کماتا ہے اس میں ہی کہ آپ سے زیادہ پیسے اس کے پاس ہے اور آپ کے پاس ایک گھر ہے اس کے پاس دو گھر ہیں اگر ایسا کوئی آدمی ہے تو یہ ایک اور بات ہے قانونی طور پر اس کے خلاف اقدامات کیے جا سکتے ہیں لیکن واقعی ایک ضرورت مند انسان ہے اگر وہ مانگتا ہے تو اس کو دینا چاہیے اس حدیث میں مزید ایک چیز یہ بھی ہے کہ صلی اللہ اس طرح سے صحابیہ نے کہا تو صحابہ اس طرح سے کہتے تھے اگر کوئی آدمی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آنے پر پورا درود نہیں پڑتا ہے بس صلی اللہ علیہ وسلم پڑتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے عام طور سے امت نے اس کو قبول کیا ہے اور صحابہ سے بھی صلی اللہ علیہ وسلم وغیرہ کے الفاظ نس میں بھی آئے تو اس طرح سے بھی کوئی آدمی اگر درود پڑتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا و تقا نبی ورحام ان اللہ علیہ سوری نساء میں معیت نمبر ایک میں اللہ نے فرمایا اور اس اللہ سے ڈرو جس کے نام سے یا جس کے ذریعے سے تسا الونا بھی جس کی بنیاد پر تم آپس میں ایک دوسرے سے اپنے حقوق کا مطالبہ کرتے ہو اللہ کا نام لے کر اللہ سے ڈراتے ہوئے اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی تلقین کرتے ہوئے آپس میں ایک دوسرے کے حقوق تم مانگتے ہو کہ دیکھو اللہ کے لیے مجھے معاف کر دو اللہ کے لیے میرا حق دے دو اللہ کے لیے تم ظلم مت کرو تم جب ایسا کرتے ہو اس اللہ سے تم خود بھی ڈرو اللَّهَ الَّذِي بِهِ رحم کا، رشتے رحم کا بھی لحاظ رکھو ان کے بارے میں بھی اللہ سے ڈروکم رقیبہ یقینا اللہ تعالیٰ تم پر رقیب ہے تم کو دیکھ رہا ہے تمہارا تمہاری نگرانی کر رہا ہے اور تمہارا وہ محاسب ہے تو نساء میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے کہ ایک انسان جیسے لوگ ایک دوسرے سے اپنے حقوق کا مطالبہ کرتے ہیں اللہ کی بنیاد پر تو یہ عرب میں معمول تھا ایک انسان اللہ تعالی کا نام لے کر اللہ کا واسطہ دے کر اللہ سے ڈرا کے اپنی اپنی حقوق کا مطالبہ کرتا تھا شیخ ابن رحم اللہ فرماتے ہیں اب اگر مثال کے طور پر یہ کہ کوئی آدمی ایسی چیز مانگتا ہے جو مانگنا حلال نہیں ہے تو کیا اس کو دینا چاہیے جیسے کوئی آدمی مثال کے طور پر کوئی بڑا بزرگ ہے گھر کا اور وہ کہے کہ میرا سگریٹ لے آؤ تمباکو لے آؤ بیڑی لے آؤ اس طرح کی چیز ہے اس سے بدتر چیز ہے کہ کوئی شراب مانگے یا کوئی آدمی جوئے کی چیزیں مانگے لاٹری کا ٹکٹ مانگے تو کیا ایسی چیز کسی کے مانگنے پر اس کو دی جا سکتی ہے یا کسی کا حق کوئی مانگتا ہے کہ فلاں کا حق ہے وہ مانگے اللہ کے لیے مجھے دے دو بہن کا حق بھائی مانگ رہا ہے جائیداد میں سے کیا اللہ کا نام لے کر اگر مانگے تو کسی کا حق کسی کو دیا جا سکتا ہے نہیں ظلم کسی پر کیا نہیں جا سکتا ہے تو کہتے ہیں کہ اذا ما لا يحل له فلا اگر کوئی آدمی ایسی چیز تم سے مانگے جو اس کا حق نہیں ہے اس کے لیے حلال نہیں ہے تو ایسے انسان کو چیز نہیں دینا چاہیے کیوں شیخ ابن عثیم نے آیت ضمن میں ذکر کی کہا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے و وَلَا الْإِثْمِ <وَلُدْوَان> تو کوئی آدمی کہے کہ مجھے شرابی ہوں اگر نہیں پیوں گا مر جاؤں گا میں ڈرگ ایڈکٹ ہوں سگریٹ میں پیتا ہوں میں اگر نہ پیوں تو مجھے بہت ٹینشن ہوتا مجھے ہارٹ اٹیک بھی ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے باتیں کر رہا ہے خالی ہوتا نہیں ہے کچھ ایسا لیکن ایک آدمی اس طرح سے کہے کہ میں اگر نہیں کھاؤں گا نہیں پیوں گا یہ چیز نہیں کروں گا تو ہو سکتا ہے کہ میں کسی مصیبت میں اگر کوئی گناہ کی چیز آپ سے مانگتا ہے تو کیا آپ اس کو دے سکتے ہیں نہیں کیوں اللہ نے فرمایا وَلَا الْإِثْمِ گناہ اور سرکشی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد مت کرو تو معلوم کہ گناہ جو اللہ کے حقوق میں گناہ ہو ایسا گناہ جو اللہ تعالی نے جس کو منع کیا ہے مزید یہ کہ ایسا گنا ہو جو دوسرے کے خلاف کارروائی ہو کسی پر ظلم ہو عدوان ہو ایسے ایسے گناہ میں بھی کسی کی مدد نہیں کر سکتے ہیں اور اس کو وہ چیز نہیں دے سکتے ہیں جیسے کوئی آدمی مثلا چھوڑی مانگ رہے آپ سے کسی کو قتل کرنے والا ہے زلمن, تو آپ اس کو نہیں دے سکتے اللہ کے لیے دے دو بھائی نہیں دے سکتے آپ اس کو ایسی چیز آپ نہیں دے سکتے ہیں جو کسی پر ظلم کے لیے استعمال ہو سکتی ہے چاہے اللہ کا نام لے کر وہ مانگے اسور اس معدہ میں آیت نمبر دو میں اللہ تعالی نے بات کہی ہے پھر حدیث کا تیسرا ٹکڑا ہے اور آخری حصہ اس کا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ومن اتا تم اس کے بدلے اس کے ساتھ بھلائی کرو یعنی اس کی بھلائی کا بدلہ بھلائی سے دو فعل تجو فدر او اور اگر تمہارے پاس اس کے ساتھ اس کو دینے کے لیے کچھ نہ ہو تو تم اس کے لیے دعا کرو مان لیجی کسی نے مالی تعاون آپ کا کیا کسی نے آپ کے ساتھ میں آپ کی کوئی ضرورت پوری کر دی یا کہیں آپ کی آپ بیمار تھے آپ کے لیے دوڑ دھوپ کی یا کوئی اور کام تھا اس نے آپ کی مدد کی تو اگر اس کی ضرورت ہے تو آپ بھی اس کے کام آئیے اس نے اگر آپ کا دفاع کیا تو آپ بھی اس کا دفاع کیجیے صحیح چیز میں غلط میں نہیں تو کوئی آدمی آپ کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرتا ہے آپ بھی بدلے میں اس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کریں اور کہا کہ فعلم اور اگر تم نہیں کر سکتے اس کا بدلہ نہیں دے سکتے بدلہ نہیں چکا سکتے اس کا تو پھر فد ہو تم اس کے لیے دعا کرو حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ مومن لوگوں کے ساتھ بھلائی کے بدلے بھلائی کرنے والا ہوتا ہے جہاں تک اس سے ہوتا ہے اور اگر اس کی استطاعت نہ ہو اپنے عمل سے اگر کسی کے ساتھ بھلائی نہ کریں تو پھر اللہ سے دعا کرتا ہے کہ اللہ اس جہاں تو نہیں کر سکتا ہے وہاں تو اللہ سے مطالبہ کرتا ہے کہ اللہ اس کی مدد کر اس کا کام بنائے اس کو شفا دے اس کو اس کو گنا دے یا اس کو کھلا چیز دے تو ایک آدمی کو یہ مزاج اپنا بنانا چاہیے کہ وہ لوگوں کے بھلائی کے بدلے میں یعنی بھلائی کرنے والا ہو یہ نہیں کہ لوگ آپ کے ساتھ بھلائی کرتے اور آپ کسی کی قدر نہ کریں مومن دوسروں کی قدر کرنے والا ہوتا ہے ان کے احسانات کو یاد رکھنے والا ہوتا ہے اگر اس کی طاقت ہو تو احسان کے بدلے احسان کرتا ہے اور اگر طاقت نہ ہو تو احسان کے بدلے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ اس کے ساتھ احسان کا معاملہ کرے ابود کے الفاظ ہیں سنن اب داود میں روایت اس الفاظ کے ساتھ لفظوں میں آئی ہے وہ منسنا کو معروف او یعنی جو تمہارے ساتھ بھلائی کا کوئی کام کرے تو تم اس کے بدلے میں بھلائی کرو شیخ ابن وسم اللہ فرماتے ہیں واجب ظاہر کہتے ہیں کہ کیا بھلائی کرنا واجب ہے کہتے ہیں حدیث کا ظاہر یہی ہے کہ یہ واجب ہے یعنی اگر آپ کے ساتھ کوئی بھلائی کرتا ہے تو آپ اس کے بدلے میں برائی کرنا تو بہت دور کی بات ہے آپ اسے سے بھی نہیں کر سکتے آپ کو چاہیے کہ بھلائی کے بدلے میں بھلائی کریں بھلائی کے بدلے میں بھلائی کرنے کا حکم حدیث میں ہے اور اسے معلوم ہی ہوتا ہے کہ یہ چیز لازم ہے اگر انسان میں استطاعت ہے اسی لیے حدیث میں بتایا گیا کہ اگر استطاعت نہیں ہے اگر وہ نہیں کر سکتا ہے تو پھر دعا کرے فتح دل جلال والاکرام میں شیخ عثیمین نے بات کی ہے القول المفید میں کہتے ہیں شیخ عثیمین لیکن بعض الناس یقون ع کام عقیدہ ہوا کن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اگر وہ تمہارے ساتھ بھلائی کریں تم ان کے ساتھ بھلائی کرو تو پھر اس کے بدلے میں اور بڑی بھلائی وہ کریں گے یعنی وہ لوگ سخی ہوتے ہیں مالدار ہوتے ہیں بادشاہ مثلا یا گورنر ہے یا کوئی بڑا منسٹر ہے اب آپ, کوئی آپ نے, اس نے احسان کیا آپ پر آپ نے بدلے میں اس کو کچھ کیا وہ آپ سے اس سے بڑا آتا آپ کو کرے گا تو ایسے موقع پر بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی بڑا آدمی ہوتا ہے اگر وہ آپ کے ساتھ احسان کا معاملہ کرے وہ بدلہ نہیں چاہتا ہے اس کو پسند بھی نہیں ہوتا کہ آپ بدلے میں کوئی چیز اس کو دیں مثلا کسی نے آپ کو یعنی اکرام آپ کو کوئی چیز دے دی اب آپ اس کے بدلے میں کچھ دے رہے ہیں گویا کہ اس کی برابری کر رہے ہیں تو وہ برابری پسند نہیں کرتا ہے وہ احسان والا ہے سخی ہے کریم ہے تو اس نے آپ کو کچھ عطا کیا ہے تو آپ بدلے میں اس کے بدلے کچھ لا کے اس کو دے دیں تو یہ ٹھیک نہیں ہوتا ہے بعض مقامات پر یہ ٹھیک نہیں ہوتا ہے اور خصوصاً بعض اوقات چھوٹی چیز دینے میں بڑی چیز کا مطالبہ دکھائی دیتا ہے کیا آپ کسی مالدار کو کوئی چیز دے رہے ہیں تو اب اس کے لیے بھی مجبوری ہو جاتی ہے کہ وہ اس کے بدلے میں آپ کو کچھ دے تو کہتے ہیں کہ ایسی صورت میں یعنی ایسے لوگوں کے ساتھ میں یہ ضروری نہیں ہے تو کہتے ہیں کہ ایسے وقت میں کیا کرنا چاہیے ولیکن جو لہو ایسی صورت میں اس کے لیے صرف دعا کرنا کافی ہو جاتا ہے یا اس کی بڑائی کو تسلیم کرنے کے معنیٰ میں بھی ہوتا ہے کہ وہ بڑا ہے, ٹھیک ہے آپ احسان کر سکتے ہیں ہم پر اور ہم دعا کریں گے آپ کے لیے اس طرح سے بھی اس کا اکرام اس میں ہوتا ہے اسی طرح سے فرماتے ہیں کہ یعنی کا انسان اوکلی او او او متن ما کافی کہتے ہیں کہ کوئی انسان مثال کے طور پر تمہارے ساتھ احسان کا معاملہ کرے صدقہ تم کو دے یا ہدیہ تم کو دے یا ہیبا تم کو دے گفٹ دے تم کو کچھ عطا کرے یا کوئی تمہارے بارے میں اچھی بات کہے مثلا کسی مجلس میں آپ کی غیبت ہو رہی ہے اور وہ آپ کے بارے میں کہے کہ نہیں وہ انسان ایسا نہیں ایسا ہے تو اس نے آپ کی مدافعت کی یا کسی عام مجلس میں آپ کی بھلائی اس نے دیا ہے آپ کے لیے لوگوں کے دلوں میں نرمی اور محبت پیدا کرنے کی کوشش کی اس نے آپ کے ساتھ احسان کا معاملہ کیا آپ کی غیر موجودگی ہے تو اب اس کا حق آپ پر یہ بنتا ہے کہ اگر وہ واقعی وہ اچھا انسان ہے تو آپ بھی کسی مجلس میں اس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کریں آپ بھی اس کا دفاع کریں آپ بھی اپنی طاقت کے بقدر اس کے ساتھ حادی کا معاملہ کریں یا اس طرح سے اس, کی, اس کا تعاون کریں یا کوئی آدمی آپ کی مصیبت میں آپ کے کام آیا اب وہ مصیبت میں اور آپ نے اس کو چھوڑ دیا اس کی مصیبت میں ایسا نہیں ہونا چاہیے بلکہ اگر اس نے آپ کی مصیبت میں آپ کا تعاون کیا آپ کا ساتھ دیا آپ بھی اس کی مصیبت میں اس کا ساتھ دیں اس کا بدلہ آپ اس کو دیں اس کا بدلہ اچھا اس کو آپ دیں بھلائی کے بدلے میں آپ بھلائی اس کے ساتھ میں کریں تو یہی بات ابن عثیم رحم اللہ نے کہی ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یکبل الحدیت امام البخاری نے فدل وہ تحرک و میں اس کو ذکر کیا ہے حدیث نمبر 2585 کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ قبول کرتے تھے اور آپ اس کے بدلے میں کچھ عطا بھی کرتے تھے یعنی آپ کو کوئی آدمی کوئی ہدیہ دیتا تو آپ اپنی طرح سے اس کو بھی ہدیہ دیتے تھے اس لیے آپ دیکھیں گے حدیث میں جو آیا کہ آپس میں ہدیہ ایک دوسرے کو دو تمہاری محبت بڑھے گی یعنی کہ ایک آدمی ہدیہ دیتا رہے بلکہ یہ بھی دے وہ بھی دے دونوں طرف سے معاملہ ہونا چاہیے جانی بہن سے معاملہ ہونا چاہیے یہ بھی ہدیہ دے وہ بھی ہدیہ دے اس سے آپ اس کی محبت بڑھتی ہے اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی آدمی آپ کو ہدیہ دیتا ہے وہ غریب آدمی ہے اس کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ سخی ہے میں دوں گا تو یہ بھی دے گا تو آپ اگر نہ دیں تو یہ بھی اچھا نہیں ہوتا ہے یہ مروت کے خلاف ہے کہ کوئی آدمی اگر واقعی ایماندار ہے کوئی غریب آدمی اپنی طرف سے کو کوئی گفٹ دیا تو کا کام بھی ہے کہ وہ اس کو اپنی طرف سے کچھ اس کی اپنی حیثیت کے اعتبار سے دے تو یہ اس کا تعاون بھی ہوتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت ہی سخی انسان تھے اور ساری انسانیت کے لیے آپ اسوا تھے غریبوں کے لیے بھی اور مالداروں کے لیے بھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی آدمی ہدیہ دیتا چاہے چھوٹا ہی ہدیہ کیوں نہ ہو آپ یہ نہیں کہتے مجھ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے بلکہ آپ اس کو قبول کرتے تھے آپ قبول کرتے تھے یکبل الحدیہ وہ یوفیب اور بدلے میں آپ اس کے کچھ نہ کچھ ضرور عطا کرتے تھے تو یہ بھی ایک سنت ہے اور ایک اچھی چیز ہے اور اسلامی اخلاق واداب میں سے ہے کہ ایک انسان ہدیہ لے بھی قبول بھی کرے اس کی تعظیم کرے اس کی نہ قدری نہ کرے اور بعض اوقات جیسے آپ کو کوئی ہدیہ لا کر دے دیا چھوٹی چیز ہے آپ اس کو کتنے میں ملا ارے یہ تو بہت سستا ملا آپ کو آپ اس کو چھوٹا بنا ہدیہ اگر آپ کو کوئی دے دیتا, آپ اس کی تعظیم کریں ماشاء بہت اچھی ایک قلم لا کے دے دیا آپ کو آپ کے پاس پچاسوں قلم پڑے ہوئے ہیں اسے. لیکن کسی نے بڑی محبت سے ڈھونڈا کہا میں بازار میں گیا تھا بچوں کے لیے اسکول میں سے کا سامان خریدنے کے لیے کتابیں وغیرہ یہ قلم مجھے ملا مجھے لگا شاید آپ کے کام آئے تو میں نے خرید لیا آپ کے لیے اب آپ کو معلوم ہے آپ استعمال بھی نہیں کرتے اس کو لیکن آپ نے اس کو قبول کر لیا اس کی عزت رکھتے ہوئے اس کا دل رکھتے ہوئے اس کی اتنی کوشش اور آپ کی فکر آپ کو یاد رکھا ہو کو لے لیے ماشاء اللہ کتنا اچھا کام کی چیز کام کی چیز ہے آپ نے ایسا جملہ بولا جو واقعی حقیقت ہے بہت کام کی چیز ہے اور اگر آپ کے پاس کوئی چیز ایسی ہے آپ کے بھی کام کی چیز میرے پاس ہے دیکھیے آپ نے میرا خیال رکھا یہ بھی آپ لیجیے بدلے میں آپ نے دیا بدلا نہیں بھائی یہ میری طرف سے گفٹ ہے آپ کے قلم کے مقابلے میں اس کی کیا قیمت ہے یہ چیز فلان چیز کی آپ اس طرح سے کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کا ہدیہ قبول کرتے اور آپ بدلے میں ان کو کچھ نہ کچھ عطا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کبھی آدمی غریب بھی ہو سکتا ہے اور کوئی اس کو ہدیہ دے اب اس کے بدلے میں کچھ نہیں کر سکتا ہے یا کوئی آدمی بالکل بیمار ہے غریب ہے بستر پہ پڑا ہوا ہے اور اس کے ساتھ لوگ احسان پہسان کر رہے ہیں اب کیا کر یہ تو بدلا میں کچھ نہیں کر سکتا ہے تو ایسے انسان کے پاس بھی یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ ذریعہ عزت غیرت کو چوٹ نہ پہنچے کہ میں سارے لوگوں کے احسانات دعا دے سکتا ہے دعا سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا کسی کے لیے کتنی بڑی نعمت ہے اور کتنی بڑی اللہ کی یعنی مدد کا راستہ کھولنے والی چیز ہے کہ ایک آدمی کسی کے لیے دعا کرے تو یہ بتایا گیا کہ وہ دعا کرے اس کے لیے کہا کہ فعلم اگر تم نہ اس کے لیے کچھ کر سکو بدلے میں نہ دے سکو تو اس کے لیے دعا کرو آپ نے فرمایا معروف اب لغف آپ نے فرمایا کہ جس کے ساتھ کوئی بھلائی کی گئی من سن معروف کوئی بھی بھلائی اس کے ساتھ کی گئی مدد کرنے والے اور بھلائی کرنے والے سے اس نے کہا جزاک اللہ خیرا اللہ تم کو بہتر بدلاتا فرمائے فقد ابلغ فی الثنہ تو اس نے واقعی خوب خوب تعریف کر دی یعنی ثنہ اس نے بہت اس نے اس کے حدیعے کی اس کی مدد کی اس کے تعاون کی اس نے واقعی قدر کی اس کی تعریف کی اس کا حق ادا کر دیا امام التربیدی نصیب ابن حبار نے اس کو روایت کیا ہے سیل جامل صغیر حدیث نمبر چہزار حدیث صحیح ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو آدمی کسی کے لیے دعا کرے تو کیا کرے اس طرح سے دعا کر سکتا ہے جزاک اللہ خیرن اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اس کی بہتر جزا عطا فرمائے گویا کہ اس میں اعتراف ہے کہ بھائی میں تو نہیں کر سکتا آپ کے لیے کچھ آپ کی چیز اتنی زبردست ہے اور آپ نے اتنا احسان کیا میری کیا اوقات اور میں نہیں کر سکتا اللہ آپ کو بہتر بدلا عطا فرمائے یا اس میں اس بات کی طرف اشارہ کہ مجھ سے بہتر اللہ تعالیٰ آپ کو دے میں کچھ کروں اس سے بہتر اللہ کر سکتا ہے اللہ آپ کو عطا کرے تو یہ جو دعا ہے کہا کہ فقط اب لگا فنا اس نے یعنی ثنا میں مبالغہ کر دیا خوب خوب ثنا اس نے کی اسی طرح سے آپ نے فرمایا من شی ان فوا جادہ کسی کو آدمی کوئی کچھ عطا کرے کسی کو کوئی چیز عطا کی گئی فو جادہ اور اگر اس کے پاس تھی تو وہ اس کے بدلے میں کچھ خود بھی دے دے خود بھی اس کے بدلے میں کچھ بھلائی کرے اس کو عطا کرے ہدیہ کے بدلے ہدیہ دے وہ اور اگر کسی آدمی کے پاس دینے کے لیے کچھ نہ ہو تو وہ دینے والے کی تعریف ہی کر دے فن اس نہ بھی فقد شکار ان قطع نہ ہو فقد کا فراہو آپ نے فرمایا کہ اگر اس نے اس کی تعریف کر دی یعنی اس کی تنا کر دی اس کی قدر کی حدیے کی ماشاءاللہ اللہ آپ نے کتنی اچھی چیز دی مجھ کو دیکھیے آپ واقعی یعنی اللہ کا احسان ہے اور آپ کو آپ نے اللہ کی توفیق سے مجھ کو یہ عطا کیا کتنی بڑی بات ہے میری ضرورت کو آپ نے یاد رکھا آپ کا احسان آپ اس کی تعریف کرے اس کی اس کی قدر کرے اس کا شکر ادا کرے شکریہ ادا کرے اس کا فعن ہی فقد شکرا اگر اس نے اس کی تعریف کی اس, کا, اس کو لوگوں کے سامنے بیان کیا یا اس اس کے سامنے بیان کیا تو فقط شکرہ ہو اس نے واقعی شکر کیا وہ ان کا اس کے احسان کو فقط کا تو اس نے ناشکری شکری کیا یعنی کوئی آدمی آپ کے ساتھ بھلائی کا سلوک کرتا ہے آپ لوگوں کے سامنے اس کی اس کے احسان کو ذکر کریں کہ فلان صاحب واقعی اچھا انسان ہے اس نے میرے ساتھ فلاں موقع پر فلا مدد میری کی تھی اس طرح سے کیا تھا جب بھی موقع آپ کو لگتا ہے اس, اس, اس احسان کو آپ بھولے نہیں اور اس کا اس کا کو لوگوں کے سامنے بیان کریں لیکن کہا کہ وہ ان کا تما فقط کا فارا ہوں اگر اس نے چھپا دیا اس احسان کو تو اس نے کیا کیا نا کی امام البخاری نے العدب المفرد میں اور اسی طرح سے امام ابود ترویدی اور ابن حبا نے اس کو روایت کیا ہے سید الجام صغیر Uh, حدیث نمبر چھ چھپن اور حدیث حسن ہے معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں کے احسان کی قدر کرنا چاہیے اور اگر مناسب لگے موقع ہو تو لوگوں کے سامنے بھی اس کی خوبی کو اس کے احسان کو بیان کرنا چاہیے اب دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھری مجلس میں کہا سارے لوگوں کا احسان میں نے چکا دیا ابو بکر کا نہیں چکا سکتا یعنی ابو بکر کے مال نے اس کو جو فائدہ پہنچایا کسی کے مال نے نہیں پہنچایا آپ سوچیے لوگوں کے سامنے اللہ ابو کے صدیق کھڑے ہوئے کہا یا رسول میرا مال آپ کا تو ہے میں بھی آپ کا تو ہوں یا اس طرح کے کچھ کلمات کہ رونے لگے ایک شریف نفس انسان واقعی ایسے وقت میں اور زیادہ متوازن ہو جاتا ہے اس کو شرمندگی محسوس ہوتی ہے لیکن واقعی حقدار کا حق تو ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا مقام لوگوں کے سامنے آپ کی زبان سے کسی کے لیے بات نکلنا قیامت تک کے لیے اور خاص طور سے روافذ کے لیے آپ دیکھیے کتنا بڑا تماشا ہے آپ نے کہا کہ ابو بکر کے مال نے جو مجھے نفع دیا وہ کسی کے مال نے نہیں نفع دیا تو آپ نے ایسی باتیں بیان کیا اگر نہیں ہوتی تو آج لوگ کیا نہیں کرتے آپ نے اتنی ساری باتیں بیان کر دی کہ قیامت تک وہ شیخین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ دونوں کی شان میں جو گستاخیاں کرتے ہیں یہ حادث ان کے لیے کیا ہیں ان کی تردید ہے ان کے باطل کا کو پکڑنے والی اور اس کا اظہار کرنے والے۔ تو آپ نے بھری مجلس میں تعریف کی اور ایسی کئی ہے اور کئی صحابہ کے بارے میں اپ اس طرح سے یعنی ان کی تعریف کی ہے تو لیکن ابو کا صدیق رضی اللہ عنہ کا مقام سب سے اونچا ہے عبید ابن ابلجاد کہتے ہیں کہ وہ عائشہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں قالت انہوں نے خود کہا حلطائشہ نے حضرت عائشہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ اہریت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بکری ہدیے میں دی گئی کالا آپ نے کہا اس کو تقسیم کرو لوگوں میں اس کا گوشت تقسیم کرو لوگوں میں سارا کا سارا کون کھائے گا مطلب آپ لوگوں میں تقسیم کرو اس کو قال وقان تائشہ تو رجعت الخادم خادم و خادمہ قالت ماں قالت عائشہ کا معاملہ تھا کہ جب خادم آتا ان کے پاس یا خادمہ ان کی آتی ان کے پاس وہ لوٹتی یعنی جن کو تقسیم جب کیا گیا تو جا کے جس کو جس کو دینا تھا دے دیا اور جب وہ تقسیم کر کے خادمہ آتی تو پوچھتی کہ انہوں نے کیا کہا تم سے یعنی جن کو تم نے ہدیہ دیا یا جو بھی یہ توحفہ دیا انہوں نے کیا کہا ماں کالو لکھ یقول بارکھ اللہ فیکم. تو وہ باندھی یا خادمہ یا جو بھی یا قادم تھا تو کہتی کہ بارکھ اللہ فیکم گھر والوں نے جن سے جن تک میں نے پہنچایا انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ تم سب کو برکت عطا فرمائے بارک اللہ فیکم حفیق احسان کے بدلے میں ایسا بھی کہہ سکتے ہیں بارک اللہ فیکم فتھ العائشہ دیکھیں دیکھیے عائشہ کتنی فقیہ تھی کتنی سمجھدار تھی فتھ العائشہ وفی بارک اللہ حتائشہ کہتی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی برکت دے وفی امبار جو انہوں نے ہمارے لیے دعا دی ہم بھی اس کے بدلے میں جواب ہے ان کو وہی دعا دے رہے ہیں و يبقى اجرنا لنا لیکن ہم جو جو تحفہ دیا تھا اس کا عجر ہمارا باقی رہے گا یعنی دعا دعا hadiah ہمارا hadiah باقی رہا تو ان کی دعا کے بدلے میں ہم نے دعا دے کر برابری ہو گئی اب لیکن ہمارا جو hadiah تھا اس کا باقی رہے گا و يلقى اجرنا لنا ہمارا اجر ہمارا باقی رہے گا امام نسائی نے الکبراء اس کو روایت کیا ہے اور تخریج ہے اور اس کی تخریج میں تحقیق میں شیخ نے کا حدیث نمبر دو،, دو سو انتالیس پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آپ فرماتے ہیں کہ کہا کہ اگر تمہارے پاس دینے کے لیے کچھ نہ ہو تو اللہ تعالیٰ سے تم اس کے لیے دعا کرو یہاں تک کہ تمہیں یقین ہو جائے کہ تم نے اس کا بدلہ چکا دیا یعنی علماء نے کہا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ یہ نہیں کہ سطحی طور پر کچھ دعا کر دی ہاں ٹھیک ہے جی اللہ تعالیٰ کو بھی اتا کرے ایسا نہیں واقعی دل سے آدمی دعا کرے کہا کہ حت تا اور بعض روایت میں تا تر یہاں تک کہ تمہیں واقعی محسوس ہو کہ تم نے اس کا بدلہ دیا ایسی دل سے دعا کرو اور اتنے اتنا مبالغہ دعا میں کرو خوب دعا کرو اس کے لیے سخت ہی معمولی قسم کی دعا نہیں بلکہ واقعی دل سے دعا انسان کرے اس کے لیے اور خود انسان کو اپنے دل میں محسوس ہو کہ میں نے واقعی اس کے احسان کے بدلے اس کے لیے دعا کی امام احمد ابو داود نصیر اور ابن حبا نے اس کو روایت کیا ہے اور سنن ابی داود میں پانچ ہزار ایک سو نو پر یہ الفاظ روایت کیا اور شیخ البانی نے اس کو صحیح کہا ہے شیخ آخری بات کے بات ختم کر رہا ہوں شیخ الفوزان حفظ اللہ کہتے ہیں فلمو مینو یقون کریمن یو کافی مومن ایک شریف النفس سخی انسان ہوتا ہے کریم دونوں کے لیے آتا ہے شریف اور سخی دونوں کے لیے آتا ہے فلمو مینو یقون ایک مومن انسان ایک ایمان والا انسان کریم ہوتا ہے یعنی شریف ہوتا ہے اور سخی ہوتا ہے علی المعروف جو بھی انسان اس کے ساتھ بھلائی کرتا ہے وہ بھی اس کے بدلے میں اس کے ساتھ بھلا سلوک بھلائی کا معاملہ کرتا ہے ولا یجہدو ولا یونکر نہ وہ اس کے احسان کا جان کر انکار کرتا ہے اور نہ وہ اس کا یعنی انجانے میں انکار کرتا ہے جہد اور انکار میں دونوں میں فرق ہوتا ہے تو سب کچھ جان کے بھی بعض نہیں نے کیا کیا کچھ بھی نہیں کیا تم نے نہیں جانتے بوجھتے وہ کبھی کسی کے احسان کا انکار نہیں کرتا ہے اور نہ اپنی جہالت میں لا علمی میں کسی کا انکار کرتا ہے بل یو کافی بلکہ وہ اس کے بدلے میں اس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرتا ہے واللہ تعالی یقول ہل الاحسان, إلا الاحسان خود اللہ تعالیٰ بھی فرمائے بدلہ احسان کا بدلہ احسان کس کی اور کیا ہو سکتا ہے یعنی بندے جو اللہ کے لیے عمل کرتے ہیں تو اس کے بدلے میں اللہ کی طرف سے آخرت میں بھی احسان ان کو نصیب ہو اللہ تعالیٰ انہیں اپنا دیدار کرائے اللہ تعالیٰ جنت کی بہترین نعمتیں عطا کرے اللہ تعالیٰ ان کے گناؤ کا کفارہ کر دے ان کو بخش دے ان کو معاف کر دے اپنی فضل سے ان کی نیکیوں کے بدلے میں ادنا نیکیوں کے بدلے میں اعلیٰ جنت ان کو دے اپنی فضل و کرم سے ان کی کوتای سے درگزر کرے بھلائی کے بدلے بھلائی نہیں تو اور کیا ہے اللہ تعالیٰ فرمایا جزا الحسان الاحسان چونکہ انہوں نے دنیا میں بھلائی کی اللہ کی خاطر نیکیاں کی اخلاص اور سنت کے مطابق عمل کیے اخلاص کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ کے پاس بھی اس کا بدلہ بھلائی ہے تو اللہ کا بھی قاعدہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ بھلائی کے بدلے برائی نہیں کرتا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ بھلائی کے بدلے بھلائی کرتا ہے اللہ تعالی یہ تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالی برائی کے بدلے بھی بھلائی کرے ایک انسان نے گناہ کیے ہیں اللہ اپنے فضل و کرم سے اس کو معاف کرتے یہ ہو سکتا ہے لیکن یہ کہ انسان بھلائی کرے اور اللہ اس کے بدلے میں اس کے ساتھ برائی کرے ایسا نہیں ہوتا ہے اللہ تعالی نیکیوں کا قدردان ہے اللہ تعالی جو بھی عمل اللہ کے لیے کیا جاتا ہے ہاں اگر اللہ کے لیے نہیں ہے اللہ تعالی قیامت کے دن کہے گا کہ جاؤ جن کے لیے کیا تھا انہیں سے بدلہ لے لو دیکھو ان کے پاس بدلا تو جو اللہ کے لیے نہیں کیا گیا اللہ تعالی اس کا بدلہ کیوں دے وہ اللہ کے لیے تھا ہی نہیں اخلاص اس میں تھا ہی نہیں شہرت کے لیے تھا دنیا کے یعنی نفے کے لیے تھا دنیا میں شہرت عزت مقام اور عہدہ اور نہ جانے کتنی فضولیات ان کے لیے آدمی نے اللہ والا عمل کیا اللہ والا عمل صرف اللہ کے لیے کیا جاتا ہے تو جو ایسا عمل ہے جو خالص اللہ کے لیے ہے اگر آدمی واقعی اس کی رعایت کرے اس کی شروط پوری کرے اخلاص کے ساتھ سنت کے ساتھ غاہر کی بھلائی سنت ہے باطن کی بھلائی اخلاص ہے عمل کی قبولیت کی دو شرطیں ہیں ایک یہ کہ باطن میں اندر اخلاص ہو اور باہر سنت ہو غاہر میں سنت ہو عمل کی عمل کا ڈھانچہ سنت کے مطابق ہو اور عمل کی روح اخلاص والی ہو تب جا کر وہ عمل اللہ کیا مقبول بنتا ہے اللہ نے فرمایا کہ ہر جزا الحسان الا الحسان بھلائی کا بدلہ بھلائی کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے تو معلوما کہ اللہ کا بھی یہ قاعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بھلائی کے بدلے ضرور بھلائی کرتا ہے کسی کی نیکی کو ضائع نہیں کرتا ہے کسی کی نیکی کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتا ہے بلکہ اس کا بدلہ ضرور دیتا ہے بلکہ آپ دیکھیں گے کہ ایک کافر جو اللہ کو نہیں مانتا ہے یا شرک کرتا ہے اللہ کے ساتھ میں آخرت کو نہیں مانتا رسول کو نہیں مانتا وہ بھی جب بھلائی کرتا ہے کوئی اچھا کام کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کو بھی ضائع نہیں کرتا ہے دنیا میں اللہ تعالی اس کا بدلہ اس کو دے دیتا ہے کبھی رزق کی صورت میں دیتا ہے کبھی صحت کی صورت میں دیتا ہے کبھی شہرت کی صورت میں دیتا ہے کبھی دنیا میں کوئی عہدہ اس کو دے دیتا ہے کچھ نہ کچھ دے دلا کے اس کی چھٹی کر دیتا ہے اللہ پر اس کا کچھ نہیں کل کو نہیں کہہ سکتا میں نے کیا تھا اس کا بدلہ کچھ بھی نہیں دیا نہیں اللہ بڑا کریم ہے سخی ہے و کل اکرم. علم نے کہا کہ اکرم کے بعد کس سے اکرم ہے نہیں بتایا اللہ نے متلق چھوڑ دیا اس کو معلوم ہے کہ ہر سخی سے زیادہ سخی ہے ہر کریم سے زیادہ کریم ہے ایک ورب مکل ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی کچھ کرے اور اللہ یوں اس, اس کا بدلے کچھ نہ دے دنیا میں اللہ دے دیتا ہے بھلائیاں جو بھی غیر مسلم ہوتے ہیں کسی غریب کی مدد کر دی کسی کو کھلایا پلایا کپڑے پہنایا کسی کی مدد کر دی کسی کو دی اللہ کو ضائع کرتا ہے اس کے بدلے میں دنیا میں کچھ نہ کچھ اس کو دے دیتا ہے لیکن اللہ تعالی مومن کو دنیا میں بھی دیتا ہے اور آخرت میں بھی دیتا ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ مومن کو اللہ تعالی دنیا میں بھی دیتا ہے اور آخرت میں جب اللہ کے پاس جائے گا اس دنیا سے بہتر اللہ اس کو عطا کرے گا لہذا ایک مومن بڑا کریم انسان ہوتا ہے وہ اللہ رب العالمین کے احسانات کو قبول کرتا ہے سمجھ میں آتا ہے کہ جب ایک انسان لوگوں کے احسانات کے بدلے کچھ کرتا ہے اس کو سوچنا چاہیے کہ اللہ کا کتنا احسان اس کے اوپر ہے اور بندگی کا کتنا حقدہ کرنا چاہیے اس کو کتنی کوشش کرنا چاہیے یہ اور بات ہے کہ ہم واقعی حقدہ نہیں کر سکتے ہیں لیکن ہم اپنی استطاعت کے مطابق کر سکتے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فتح اللہ مستفیٰ اللہ کا تقوع اختیار کرو جس قدر تم سے ہو سکے جتنا ہو سکتا ہے کرو اور تقوا آپ جانتے ہیں کہ تقوا صرف گناہوں سے بچنے کا نام نہیں ہے. تقوا اللہ کی فرما برداری کرنے کا بھی نام ہے اسی لیے اللہ نے قرآن کریم میں کیا فرمایا خدا للمتقین قرآن ہدایت متقین کے لیے اور متقین کی تعریف میں کیا فرمایا اللہ ومزنا فقون اللہ تعالیٰ نے تقوا کے ضمن میں عوامر کو ذکر کیا یہ وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں بن دیکھی چیزوں کو مانتے ہیں نہ جنت دیکھی نہ اللہ کو دیکھا نہ جہنم دیکھی تو جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں بن دیکھے ایمان لاتے ہیں صرف رسول کی خبر پر اللہ کی طرف سے آئے ہوئے علم کی بنیاد پر اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے دوسروں پر خرچ کرتے ہیں اللہ کا رزق صرف پیسہ نہیں ہے اللہ نے صحت دی اللہ نے علم دیا اللہ نے کتنی ساری نعمتیں ہم کو دی ہیں یہ اللہ کی طرف سے ملنے والا رزق ہے اگرچہ اس میں شران اللہ نے زکوٰۃ کو فرض کیا ہے مال میں سے لیکن انسان کو کتنی ساری حدیث میں آپ نے پڑھا ہے ایک آدمی کے بدن پر جوڑ اس کے تین سو ساٹھ جوڑ ہوتے ہیں ہر دن اس پہ لازم ہے کہ وہ صدقہ کرے اب اس میں سے کسی کی مدد کر دینا بوجھ اٹھانا اس کا کسی کو کی رہنمائی کر دینا دو لوگوں میں فیصلہ کر دینا یہ ساری چیزیں صدقات میں شمار ہوتی ہیں معلوم ہے کہ انسان نہ صرف مال سے بلکہ اعمال سے بھی صدقہ کرتا ہے تو ایک انسان کو چاہیے کہ جب اللہ نے اس پر احسان کیا ہے تو اللہ کا شکر کرے اور اس شکر کے اظہار میں وہ نعمتیں وہ, وہ صلاحیتیں لوگوں کے بھی مدد کرنے میں لٹائے تو ایک طرف بندے اس پر احسان کرتے ہیں تو بندوں کا بھی بدلہ دے اللہ کا بدلہ وہ نہیں دے سکتا ہے لیکن اللہ رب العالمین کے احسانات کے بدلے میں وہ شکر کر سکتا ہے وہ اعمال کر سکتا ہے جو اللہ پسند کرتا ہے اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لمبی لمبی نمازیں پڑھتے تھے تحجت کی یہاں یعنی تک کہ پاؤں میں ورم آ جاتا تھا حتتا تھا قدمہ رمت میں صاحبہ نے پوچھا آپ سے روایت حضرت مغیرہ کی روایت کہ اللہ کے رسول آپ اتنا مجاہدہ کرتے ہیں جب کہ آپ کی مفرت ہو چکی ہے اتنا مجاہدہ آپ کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما کیا میں اس بات کو پسند نہ کروں کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ بن جاؤں اللہ تعالیٰ نے مففرت کر دی اللہ تعالیٰ نے سا, سا مغفرت کا وعدہ کر دیا ماضی کے لیے بھی مستقبل کے لیے بھی تو پھر اب میں شکر گزار نہ بنوں اللہ کا یعنی ایک بندے کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ اس کا عطا کیا ہے اس کے شکر میں وہ اللہ کی عبادت کا حق ادا کرے تو شکر یہ, یہ, یہی ہے کہ اللہ کی نعمت اللہ نے جتائی اور عبادت کے لیے کہا ہے تو بندے کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی میں اس بات کا لحاظ کرے اور لوگوں کے کام آئیں احسان کرنے والوں کے خصوصاً کام آئے اور جس نوعیت کا احسان ہے کوشش کرے کہ اس نوعیت کا یا کچھ اور اس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرے اور اگر کچھ نہ کر سکے تو اس کے لیے دعا کرے تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کے لیے کافی اور یہ جو باب باب البر وقلا جو باب تھا کتاب الجام میں سے یہ ہم نے مکمل کیا ہے اس کے بعد انشاءاللہ ہم اگلے درس میں کتاب <خف> الجہد سے شروعات کریں گے اقولو هذا اللہ, علی اللہ رب اب شیخ محترم کو ذائقہ فرمائے اور علی نشر و اشاعت کے لیے جو قربانیاں اور خدمات شیخ محترم کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں قبول فرمائے ان کی میدان اسناط میں تمام نیکیوں اور خدمات کو اللہ تعالیٰ جگہ دے اور اللہ رب عامل کا سہایت ادا ہم پر قائم رکھے جیسا کہ شیخ نے فرمایا کہ باب الباصل کی شرح آج الحمد للہ اپنے اختام پہ پہنچی تقریباً چودہ حدیثیں تھیں لیکن ان چودہ حدیثوں کی شرح میں ہم نے ہزاروں حدیثیں سنی شیخ محترم کی زبان سے اگر وہ ساری حدیثوں کو کاؤنٹ کریں تو پتہ نہیں کتنی تعداد ہو جائے گی اللہ تعالیٰ سے کفاظ فرمائے اور جو کچھ ہم سنتے ہیں اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق دی. آخری حدیث جو باب البینسلا کے ہم نے پڑھی ہے بڑا افسوس ہوتا ہے ہمارے ملک کے لوگوں پر کہ آپ ان کے ساتھ کتنا بھی احسان کیجئے زندگی بھر احسان کرتے رہیے کبھی بھی ان کی زبان سے جزاک اللہ خیت یا لفظ شکریہ ادا نہیں ہوتا بہت عجیب بات ہے یہ. اور میں نے محسوس کیا کہ ان پڑھ تو چھوڑ دیجئے جو پڑھا لکھا طبقہ ہے وہ بھی اسے نابلد ہے ظاہر ہے کبھی ان کی زبان پر جزاک اللہ خیر یا شکریہ اور یہ احسان کا بدلہ چکانے کی تو بات الگ ہے زبان سے شکریہ ادا تک نہیں کرتے ہیں تو یہ بہت اہم بات تھی جو آج کے درس میں نے پڑھی ہے اللہ تعالیٰ ان تمام آداب پر ان تمام چیزوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے یہ سب اس لیے پڑھایا جاتا تاکہ ہمیں ہم اپنی زندگی میں خدار پیدا کریں ہم اپنی اصلاح کریں اور یہ جو آداب ہے جن میں بہت ساری چیزیں واجبات کے درجے میں ہیں ایسا نہیں کہ صرف ادب ہے کر لیا ٹھیک نہیں کریں گے تو کوئی مسائل ایسا نہیں ہے بلکہ کتنی چیزیں ایسی جو واجب ہیں یہ ادب کا مطلب یہ ہے کہ صرف طور طریقہ زندگی گزارنے کا معاملہ ان میں کچھ چیزیں فرض ہیں کچھ چیزیں مسنون ہیں کچھ چیزیں اور کسی حکم کے اندر ہیں تو یہ ساری چیزیں جو ہم پڑھتے ہیں ان تمام چیزوں پر ہمیں عمل کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق دیں دوسری بات یہ ہے کہ سب سے پہلا جو سوال کیا گیا تھا مجھے ڈاؤٹ ہو گیا تھا جس کی وجہ سے میں نے جواب نہیں دیا تھا اور سوال یہ تھا شاید موجود ہوں گے جنہوں نے سوال کیا تھا اور لوگ ہیں الحمد للہ اللہ تعالیٰ خطہ فرمائے کہ خوشی کے موقع پر بھی اور مصروفیات پہ بھی وہ شیخ کے درس کو سننے کے لیے حاضر ہوئے اللہ تعالیٰ ان کی حاضری کو قبول فرمائے یہ چیز اگر کسی <سلام> میں تو علم سے محبت اور اللہ تعالیٰ کے دین کا علم حاصل کرنے کی محبت اور جد جہد پر چیز رات کرتی ہے اللہ تعالیٰ انہیں ادب سے نماز ہے سوال یہ تھا کہ ایک صاحب ہیں جنہیں شاید شک ہو گیا کہ ان کے کپڑے میں غلازت یا گندگی لگی تھی بچے کا پیشاب یا غلازت لگی تھی اور انہوں نے نماز پڑھا دیا اس کا کیا حکم ہے تو دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر صرف شک ہے تو شک یقین سے شک سے یقین ضائع نہیں ہوتا ہے شک سے یقین یقین یہ ہے کہ وہ طاہر ہیں پاک ہیں باوجو ہیں اور انہوں نے شہادت میں نماز پڑھائی لیکن اگر انہیں یقین ہے کہ واقعات ان کے کپڑے پر راز لگی ہوئی تھی اور انہوں نے محسوس کیا دیکھا اور تو ایسی صورت میں ان کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ نماز دہرا لیں کیونکہ یہ شروط میں سے ہے کپڑے کا پاک رہنا جسم کا پاک رہنا زمین کا پاک رہنا یہ شروط میں سے ہے نماز کی ہے شروع میں سے تو یہ بہت ضروری ہے کہ نماز کو دہرا لیں ان کے پیچھے جو نماز پڑھنے والے تھے ان کی نماز ہو جائے گی کیونکہ انہیں نہیں معلوم ہے کہ بندہ کس طریقے سے نماز پڑھ رہا ہے. جی اور عمر رضی اللہ تعالیٰ سے مقبول ہے کہ انہوں نے مرتبہ جنابت کی حالت میں نماز پڑھا دی تو انہوں نے خود نماز دہرائی لیکن جو آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے ان کو نماز دہرانے کا آپ نے حکم نہیں دیا جی اس لیے ان کو نماز نہیں دہرانی پڑے گی البتہ انہیں نماز دہرانی پڑے گی یہاں کوئی سوال کر سکتا ہے کہ بھول چوک معاف ہے بھول گئے تھے تو دیکھیے بھول چوک معاف ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو ہے وہ عمل ان کا صحیح ہو گیا بھول چوک معاف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کا مواخذہ نہیں ہوگا اگر وہ جان بوجھ کر کے ایسا کریں گے کہ ناپاکی کی حالت میں نماز پڑھنا چاہے تھے تو قطر بھی ہو سکتا ہے کیونکہ ایک حرام چیز کو انہوں نے حلال کر لیا تو یہاں پر ربان اللہ تو خزنہ نسینا استانہ کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ بھول چول کی وجہ سے اللہ ان کا مواخذہ نہیں کرے گا کہ تم نے جو ہے ناپاکی میں نماز کیوں پڑھی اللہ ان کی گرفت نہیں کرے گا لیکن نماز ان کے تو کی صحیح نہیں ہوگی کیونکہ نماز کے شروع میں سے تہارت ہے اور تہارت تین چیزوں کو شامل ہے زمین اور جسم اور کپڑے تینوں چیزیں پاک ہونی چاہیے تو یہ اس کا جواب ہے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے دن کا کی سمجھتا فرمائے دین میں فقہ فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دن پر قائم رکھیں تمام لوگوں کے شکریہ کے ساتھ خاص طور تمہارے شیف محترم کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ الحمد للہ جو ہم نے شروع کیا تھا اور ہم محسوس کر رہے ہیں کہ الحمد للہ اس کے اندر ہمیں کامیابی مل رہی ہے اور لوگ الحمد للہ جوڑ رہے ہیں, رہے ہیں کو الحمد للہ تو اللہ تعالیٰ اسے کو قائم رکھے اور اللہ تعالیٰ کی جزاکم اللہ خیر اللہ جمع سے باب, اس باب کی شروعات کی جائے گی اور بڑی مشہور حدیث بشیر رضی اللہ عنہ کی ان شاء اللہ آغاز دلائیں گے جزاکم اللہ خیر بارک اللہ کو السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ